قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله لبعض من بعض أهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض لا إله إلا الله قصاص متعلق بعده لقيامك إذن الله جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے ساری مخلوق میں فیصلے کرے گا اور تمام مخلوق کو اللہ حرکال آپس میں ایک دوسرے کا حق دلائے گا اس بیان سے پہلے گزشتہ درس میں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ تمام چیزیں فلاح ہو جائیں گی لیکن آٹھ چیزیں باقی رہیں گی ان میں جو صورت جو لکھا ہوا اردو کتاب میں سورت ہے صورت کی جگہ آپ روح لکھیے روح فرہ نہیں ہوگی مومن کی روح کام ہوتی ہے اور کابر کی روح اٹھائیس نمبر جنت جو ہے ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم ساتویں تب زمین کے نیچے ہے کئی دلائیں لکھے سمجھ میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں میرے پاس کتنے دلائل ہیں اس پر وقت پڑھے جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے اور جو ہے جہاں مقربین اور نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی اس کے بھی درجات ہیں بعض لوگوں کی روح جنت کے اندر ہوتی ہے بعض لوگوں کی روحیں جنت کے دروازے پر اور بعض لوگوں کی روحیں سدرت المتہا کے پاس یہ ساری تفصیلات آپ کو ملے گی کس کتاب میں میں بتاتا ہوں اللہیات الب فیاض میں سماعلم حنفیت اسادات علامہ آلوسی کی کتاب ہے جس کی تخریج اور تحقیق علامہ محمد ناصیر الدین الوانی رحمہ اللہ نے کی ہے سارے دلائل آپ کو ملیں گے لیکن ہم لوگ ابھی رفتار تیز کر چکے ہیں کیونکہ ہمارا سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے ان سفر کی بید الوسا قریب کا موقع تھا وہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور توشا بہت تھوڑا ہے موت کے وقت کہا تھا انہوں نے تو ابھی جو ہے سور کی جگہ پر روح سمجھ لیں ہے روح اتنی بات ہے کہ مومن کی روح جو ہوتی ہے اعلیٰ درجے کا مومن جو ہوگا اس کی روح کہاں ہوگی جن میں اور علی کے بھی درجہ دھروں میں نیک و مقربین کی روح جنت میں ہوتی ہیں اللہ آسان فرمائے کہ میں وہ حدیث پیش کر سکوں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے امام شافی سے اور امام شافی نے امام مالک سے امام نے کیا امام سے امام نے اور امام مالک نے امام زہری سے سب امام ہیں نا اور امام زہری نے عبد الرحمان بن بن مالک سے مالک ان کی بیٹے کے بیٹے کا نام کیا تھا عبد الرحمن زہری نے قاب عبد الرحمن سے عبد الرحمن نے اپنے والد کاپل مالک سے روایت کیا یہ خصب امام ہیں نا تین امام تو ایسے ہو گئے اور امام زہری بھی امام کے حدیث کے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت المومن کا فی جیسے بھی یومر قیاب اللہ مومن کی روح ہوتی ہے چڑیا کی شکل میں جنت کے درختوں میں لٹکی ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب سور پھونکنے فوک کا حکم دے گا یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ ان کی روح کو ان کے جسم میں لوٹائے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کی روح جو ہوتی ہے وہ جنت میں ہوتی ہے اور کافر کی روح جین میں جہن میں ہوتی ہے دلی کھیلوں گناوں کی وجہ سے انہیں دبو دیا گیا انہیں کہاں داخل کیا گیا جہنم میں تو جہنم میں ان کی روح ہے جسے نہیں ہے اور اس کی کیفیت اللہ رب العن کو ہے خلاصہ کرام یہ ہوا کہ جو چیزیں فلاں نہیں ہوں گی ان میں کیا ہے روح بھی ہے اور یہ اللہ کے باقی رکھنے سے باقی نہیں کی اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق میں قصاص قائم کرے گا یعنی بدلا دلائے گا ساری مخلوق کیوں اس لیے کہ اللہ کا ایک نام حکم اللہ کا ایک نام حکم بھی ہے اور اللہ تعالی کاسط ہے یعنی انصاف کرنے والا ہے مقصد مخصد مخصد اللہ تعالی مقصد ہے انصاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ساری مخلوق کو بدلا دلائے گا اليوم فلا سن اور اس سلسلے میں چند حدیثیں سننے کی کوشش کیجئے اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی بخار مسلم شریف حدیث ہے لتو حقوق علاحلی اور حتا علی شاط الجاط القرما حقوالوں کا حق اللہ ضرور دلائے گا یہاں تک کہ اگر سنگھ والی بکری نے بغیر سنگھ والی بکری کو اگر مارا ہے تو بھی اللہ حق دلائے گا سمجھ میں بات بغیر حق دلائے اللہ تعالی فیصلہ نہیں کرے گا سارے مخروق میں فیصلے ہوں گے لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف انسان اور جنات کے لیے نمبر ایک ساری مخلوق میں اللہ تعالی کے قائم کرے گا نمبر ایک نمبر دو تین مقامات جس کا ذکر میں نے کیا ترمیلی کی روایت تین مقامات پر کوئی نبی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے یہ روایت حضرت روایت کی ترمیری میں ان میں سے حساب کتاب کے وقت نمبر دو نام امن دے دو ان داعیف نمبر تین ان دا سرافرات سرات بعد ان تین جگہوں پر حساب اور کتاب ہونے کے بعد ان پار کرنے کے بعد بھی معاملہ پھنسے گا اگر بندوں کی حقوق کی ادائیگی نہیں کی اور ظلم کیا ہے بیوی بی پہ ظلم کیا بچوں پہ ظلم کیا بھائیوں پہ ظلم کیا پڑوسیوں کو ستایا اس کی زمین کھا لیا اس کا دس ہزار کھا لیا اگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی اور کوتای کی ہے اور پیسے لے لے کر کے نیت ہے کہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے ایک تو آدمی جو آپ فرماتے ہیں انا اولا من نفسی میں ہر مومن کا زیادہ حقدار ہوں اس کی جان سے بھی زیادہ یہ مامو مند ترقئی یہ فلیاتی جو آدمی قرض چھوڑے بال بچے چھوڑے تو میں اس کا قرض ادا کروں گا جب اللہ نے محمد صلی اللہ ہم سل دیا مومن تعلیٰ کا مال فری وارہ کرتی اور مال چھوڑے گا تو اس کے وارثین کے لیے ہوگا اور عام صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ساری مخلوق کو اس کا ہاتھ دلائے گا ممات وینوی قباہ جو مر جائے اور قضا کی نیت کرتا ہے کہ میں ادا کروں گا اور نہیں ادا کر سکا اس کی نیکیوں سے نہیں لیا جائے گا بلکہ ممات وی قباہ فضاری القیدہ میرا حسن جو قزا کی نیت نہیں کیا کوشش نہیں کیا اس کی نیکیوں سے لیا جائے گا اور مظلوم کو دیا جائے گا اور جس کی ادائیگی کی نیت تھی آپ نے فرمانا ولی ہو میں اس کا ولی ہوں اس لیے اپنی حد تک جس کے اوپر بھی حق حق ہو اس کو ادا کرنا چاہیے اور اگر نہیں تو وسیعت کر کے جانا چاہیے جس طرح صحابہ نے حضرت جاوید نے قرضہ ادا کیا اپنے والد کا ان کے والد نے وسیعت کی زبید بن عوام کو اللہ نے اس وقت اتنی مالیت دی تھی ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے انہوں نے وسیحت کی اور میراث کی تقسیم سے پہلے چار حقوق جب تک ادا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک میراث کی تقسیم میراث کی تقسیم نہیں ہوگی تجیز و تقسیم حقوق عنیہ اور دین اور وسیعت اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر میراث کی تقسیم تو سنیے بخاری مسلم بخاری کے راج کتاب المبالک مسلمون مومنین جب نار سے یعنی وہی مین کو وارے ہر ایک کو گزرنا ہے پل سناج سے ہر ایک کو گزرنا ہے پل سنا سے گزرنے کے بعد میں جس کے نیچے جہنم ہے وہاں سے گزرنے کے بعد میں خوب اس کو دن بہن جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے وہاں کو ان کو جائے بھائی نہ کہنا تو موال اور وہاں پر اللہ عدلہ بدلہ دلائے گا تھوڑا بہت لے دے کر کے اللہ صاف کر دے گا حتائی حلدیبو و نکویل جنت یہاں تک کہ جب اللہ تعالی لین دین مکمل صاف کر دے گا دینوں کو بھی اللہ صاف کر دے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی منصحل حقوق بھی اللہ دلا گا بلکہ بعض رہی ضعیف روایات میں کہ بندوں کے حقوق دینے کے بعد جب اس کے پاس نیکی نہیں بچے گی ایک نیکی بچے گی تو اللہ اس پہ اتنا پھیلا دے گا کہ اس کی قیمت اور اس کا وزن بڑھ جائے گا حدیث کا کمزور ہے بعض علما نے صحیح حدیث میں اس طرح کے اشارات آئے ہیں اس لیے اس کے روشنی میں اس حدیث کے معنی کو صحیح قرار دیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ لے دے کر کے پورا حساب کتاب کر دے گا دنوں کو صاف کر دے گا کلین مکمل کر دے گا تب کر کے اللہ جنت میں داخلی داخلے کی اجازت دے گا آپ نے فرمائے فون لدین دنیا بخاری کتاب المظالم قدم اساد کی جسے قدم میں میری جان ہے دنیا کے گھر کوئی آدمی جس طرح پہچانتا ہے اس سے زیادہ ان خلج اور رفہارا خلجنت اور رفہارا دنیا کے گھر کو پہچاننے سے زیادہ جنت کے گھر کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ میرا ٹھکانا ہے اللہ ان لوگ خلاصہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے بغیر تین محل پر تین مقامات پر پار بھی کرنے کے بعد بھی حقوق کی ادائیگی کے ہمارے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے میں خلاصہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ادائیگی کی نیت تھی اور کوشش کی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ وہاں راستہ نکال دینا اور اگر خاتے رہے ادھر سے دس ہزار کھاتے رہے ادھر سے پانچ کھاتے رہے ادھر سے بیس کھاتے رہے قرضوں تلے دبے رہے وہ کہتے دیں گے, دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے اگر یہ والا ہوگا مکاری والا والی نیت ہوگی تو معاملہ وہاں پر ہنسے گا اور آپ کو معلوم ہے آپ نے فرمانس متی نبی صلاح تھی سیاحت میں ہسنا تھی پوری حدیث کا خلاصہ یہی ہے حکومت نہ دیا ہے اور ظلم کی جو تین شکلیں یہ اس میں ایک ظلم جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا وہ صرف ایک ظلم جس کو اللہ نہیں چھوڑے گا بندوں کا لائے گا اور ایک ظلم لایا مثابت ہے اللہ, اللہ پرواہ نہیں کرے گا یعنی بند کی جو ہے اعمال میں کوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا توحید مضبوط ہے عقیدہ صحیح ہے اور حقوق کی ادائیگی ہے تو اگر کچھ گناہ رہا گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا دھو دے گا خلاصہ یہ ہے حقوق اور اس سے متعلق جامع کی جو حدیث ہے وہ بھی میں پیش کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں چاہے وقت میں کمی کیوں نہیں ہے لیکن میں اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائیے بل, بل, بل بھی بل لکھا ہے جو یہاں پر موجود ہیں وہ حاضر لوگوں تک اس دین کو پہنچائی گی امانت آپ قیامت کے نہیں پوچھے جائیں گے اس امانت کے بارے میں کوئی بھوکا رہے تو اس کو آپ کھانا کھلا سکتے ہو ننگا ہو تو کپڑا بنا سکتے ہو لیکن ایک آدمی جہنم کے راستے میں جا رہا ہے کیا اس کو آپ دین نہیں پہنچاؤ گے یہ اس سے زیادہ ہم ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے صرف قصاص والی حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا مدینے سے شام کا کتنے دن کا سفر کیا صرف حدیث ایک حدیث سننے کے لیے صحابی سے جو انہوں نے قیامت کے لیے کساس سے متعلق حدیث سنی تھی وہ اور جابر بن عبداللہ اللہ ان صحابہ میں ہیں جن کو اللہ تعالی نے حدیث کے علم سب سے زیادہ دیا تھا سبعون من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضروا أبو حريرت سعاد جابل ننسوا صديقت ابن حباس قد ابن حمر ان سعاد صحابا من جن كوئيك هزارت دعنا حديثين ياتي مفترين من الصحاب جابل بن عبد الله امام احمد حد نقل كرتين روال امام احمد عبدالله بن, عبد بن محمد بن اخير انه سمع جابر بن عبدالله يقول بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاب فاشتريت بعير فشددت عليه رحلي, رحلي فسرت الشهر حتى قدمت الشهر فإذا وعبد الله من هنيس فقلت لي البنواب كل هجاب الباب فقال ابن عبد الله قال نعم قلت نعم فخرج يطوطوب فاعدنقني واعدنقته إلى آخر الحديث عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ جاب منب اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے شام میں ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ حدیث سنا ہے قصاص کے بارے میں تو اس کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا اور میں نے اس کے اوپر کجاوا کسا سیاد سواری کو مکمل تیار کیا اور ایک مہینے کا سفر کر کے شام آیا معلوم ہوا کہ اس حدیث کے جاننے والے صحابی خان عبداللہ بن انہیں ہے میں نے دروازے پر جو ان کے حارس تھے ان سے کہا کہ کہو کہ جابر دروازے پر کھڑا ہے تو اندر سے آواز آئی کہ جابر بن عبداللہ جو مدینے کا رہنے والا ہے کہاں جابر بن عبداللہ اللہ ہے فقر یہ خوشیوں میں مسرتوں سے لبریز ہو کر نکلے کپڑے کو روکتے ہوئے اور اسے سے مانقات کیا میں نے بھی اسے سے مانکا میں نے کہا حدیث انت سمے آتا ہوں میرے وصول علاص اللہ صلحس اللہ خساس کے بارے میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلاح حدیث سنی ہے خشی و انتمود ابامود قبل رسم مجھے ڈر ہوا کہ آپ مر جائیں یا پہلے میں مر جاؤں اور اللہ کے نبی کی حدیث نہ سن سکوں तो क्या कहा समय आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि الناس او خال العباد حفاد العراض الغرله بهم قلت ما بهم قال ليس معهم شيء ثم ينادي مسعود يزموا من واد من كما اسم من قلبي نال الملك ان الذيان फिर اللہ تعالیٰ قیامت کے کی تھی میں نے اللہ کے نبی قیامت کے تھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ننگا پاؤ ننگا بدن ننگا جسم اٹھائے گا اور بحم کے ساتھ اٹھائے گا صحابی نے کہا بہم کا مطلب کہا کہ کچھ نہیں ہوگا مال دولت کچھ نہیں فقیر اور مسکین حالت میں دنیا میں گئے اسی حالت میں دنیا اسی حالت میں میدان محشر میں آئیں گے اس حالت میں قیامت کے دن ننگا پاؤں ننگا بدن اور کچھ نہیں ہوگا اور ایک آواز اللہ کی ہوگی دور اور قریب سے لوگ سنیں گے کہ میں ملک ہوں میں بادشاہ ہوں میں بدلا دینے والا ہوں پھر اللہ فرمائے گا لمبی محل چنت خلل چن کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی جہنمی کا حق اس کے اوپر ہے وہ حق نہ ان میں دلا دوں اور کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کے اوپر جو جنتیوں کہا کہ وہ حق نہ دلا دوں حق اللہ تو یہاں تک کہ تماچا بھی مارا ہے تو اس کا حق دلاؤں گا اللہ قلنا, قلنا کی تعبیر صحیح صحابی کے صحابہ نے کہا کہ ہم کیسے بدلہ دلائیں گے جبکہ ہم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدلائیں گے کیف اللہ غرلن کئی ننگے پاؤں ننگے بدل بون ہوں گے کچھ نہیں ہوگا پھر اللہ بدلہ کیسے دلائے گا کہا کہ بل حسنات بس سے لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ نیکیوں سے اللہ نیکی دلائے گا اور نیکی ختم ہو جائے گی تو مظلوم کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اس حدیث کے لیے حضرت جابر نے ایک مہینے کا سفر کیا جبکہ حضرت جابر یہ حدیث تحریری طور پر بھی منگا سکتے تھے کتاب کے ذریعے منگا سکتے تھے لیکن جس صحابی نے ڈائریکٹ سنا اس سے سننے کے لیے گئے تاکہ ان کی سند عالی ہو سند کیا ہو عالی ہو اور آج بھی لوگ ہندوستان کا سفر کرتے ہیں بعض علم حدیث کے روات سے سند لینے کے لیے جن کی سند عالی ہے جن کی نسبت یعنی جن کی سند یعنی کم رضال کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو یہ یہ چیز صرف سے ثابت ہے اس لیے امام بیقونی کہتے ہیں جس رابی کے اندر یہ حدیث کی سند میں افراد کم ہوں وہ سند علی ہوتی ہے اور جس میں رواج کرنے والے زیادہ ہوں وہ سنعت کیا ہوتی ہے نازل ہوتی ہے سند میں افراد کم ہوں تو اس میں صحت کا امکان زیادہ ہے اغلب اور اور اس کے ترک کم ہونے کی وجہ سے حدیث کا درجہ زیادہ ہے اس کے لیے حضرت جاگر نے سفر کیا شام کا کیونکہ اس صحابی نے ڈائوک اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی تھی دوسری بات جو معلوم یہ ہوئی وہ یہ ہے کہ استاد شاگردی کے رشتے سے علم آئے گا کتابوں اور کیشکوں سے علم نہیں آ سکتا کہاں امام من ہے من متوری کتب فقد بھائی حکام جو کتابوں سے علم حاصل کرے گا تبقو حاصل کرے حکام کو ظاہر کر دے گا من منتفقہ میں متوری کتب فقد تصندر جو کتابوں سے پڑھے گا وہ زندگی کو بن جائے گا مجھے کئی ایسے الفاظ ملے حدیث میں مطلب دو شاملہ وغیرہ میں ایسی ایسی غلطیاں کہ میں ہنسا اس کو کہ اگر اللہ تعالیٰ علم نہیں دیا ہوتا تو میں کیا کرتا اب وقت نہیں کہ میں اس میدان میں جاؤں تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس لیے جس کسی کا حق وعدہ کرے قیامت کے لیے اللہ تمام مخلوق میں حق دلائے گا درندوں کو کیڑے مکوڑوں سے یہاں تک چھوٹی چوٹیوں کا بھی سب سے اللہ دلائے گا جہنمیوں کا جہنمیوں سے جنتیوں کے جنتوں سے جہنتیوں جہنمیوں کا آپس میں یہ تمام حق دلائے گا اور اللہ تعالیٰ انسان و جنات کے علاوہ تمام بہائم سے کہے گا کنو کہتے ہیں کہ علیہ سنت والجماعت کے جو مراحل ہے ان میں سے اخلاص عمل بھی ہے اور اخلاص کی حقیقت کیا ہے تصبیت الاخلاص کے کئی درجات ہیں تین درجات ہیں اس میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تو اس کے دل سے مخلوق کا تصور ختم ہو جائے اللہ کی عظمت کی بریائی کا اثر اس قدر ہو کہ اس کے دل سے مخلوق کا دھیان ہی مٹ جائے صرف خارج کے لیے دل میں جگہ ایک نوکر دو آکا کو خوش کر سکتا ایک نوکر دو آکا کو خوش نہیں کر سکتا تو انسان کے جسم میں اللہ نے دو دل نہیں بنایا ایک دن اخلاص اور شرک اخلاص اور یا دونوں جمع نہیں ہو سکتی جیسا کہ بتایا گیا اخلاص لا يشتمعان، يشتمعان، معذرت کے ساتھ میں پہلے کہہ چکا ہوں اس سلسلے میں بے شمار رہتے ہیں آتے ہیں آپ پڑھ لیجیے ماشاء اللہ سنت و جماعت کے عقائد میں کیا ہے اللہ. اللہ کے فیصلے پر ہونا ہے کیوں لائے رد کرنے کے لیے قدریا پر رد کرنے کے لیے متضرہ پر اللہ کی اللہ کی صفات کا وہ کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور تقدیر کا وہ انکار کرتے ہیں اس لیے رد کرنے کے لیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشود میں جو دعائیں پڑھی ہیں اس میں سے اللہ امین کر سوال کر کرتا ہوں کہ تو اپنی تقدیر پر ہمیں کیا کر دے اپنی تقدیر پر کیا کر دے راضی, راضی, راضی کر دے اس لیے مومن کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر اور راضی ہو اور تقدیر بھی دو طرح کی خی رہی اللہ کا سارا فیصلہ خیر ہوتا ہے لیکن انسان پر اس کا اثر جو مرتب ہوتا ہے اس اعتبار سے انسان کے حق میں کیا ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے سمجھ میں آ گئی بات پر اس لیے میں دعا کرتے ہیں وہ کینی شرنما اللہ مجھے بچا اس فیصلے سے اس فیصلے کی برائی سے یعنی فیصلہ تو تیرا حق ہے اور صحیح ہے لیکن ہمارے اوپر جو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے شرع فتنہ ہوتا ہے کہ اللہ جو تقریر میں نے برائی لکھی ہے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس سے تو ہمیں کیا کر محفوظ رکھ اسی طرح کہتے ہیں وہ صبر والا حکم اللہ اللہ کے حکم پر کیا رہنا ثابت قدمی اختیار کرنا صبر کرنا صبر کے بارے میں بھی معلوم ہی ہے صبر کا معنی آتا رکنا ہوتا رک جا لن تلاقل مسجد تلاقل سبرا بزرگی کے نہیں پاؤ گے جب تک کہ سبر یعنی مصبر ایک در کروا مادہ ہے جب تک کہ اس کو کروے پھل کو نہیں چکھو گے اس وقت مزورگی کو نہیں با سکتے صبر کو صبر اس یہ کہتے ہیں کہ انسان کو مشقت برداشت کرنے کی عادت ہونا چاہیے تو اس لیے صبر کی جو تین قسمیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انسان حفص ال نفس انیل بکار انسان اپنے آپ کو برائی سے بچائے نمبر ایک حفص النفص عالت اللہ کے تحت پر قائم رہے نمبر تین صبر اللہ تقدیر میں جو تقریب اور مصیبت لکھی ہوئی ہے یا آرام جو لکھا ہے اس کے اوپر آدمی کیا رہے مطمئن رہے وہ نبرو کو مشرقی فتنا خیر اور شر اللہ دونوں کے ذریعے آزمائے گا بلی ایمان و بیما کال اللہ اور علی حکم اللہ یہ رد کرنے کے لیے کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرنے والے محفصلہ وغیرہ ہیں ان کو رد کرنے کے لیے یہ لائے بلی ایمان و اللہ اور اللہ کی ساری باتوں پر ایمان لانا چاہے ہمارے عقل میں آئے یا ہمارے عقل میں نہیں آئے درچار آئے گا یقین رکھنا ہے امام مہدی کا ظہور ہوگا یقین رکھنا ہے درندے بولیں گے یقین رکھنا ہے سانو بولیں گے حدیث ہے مسلم احمد کی اس پر یقین رکھنا ہے چھڑی کے چھڑکے بولیں گے یقین رکھنا ہے چوپائی انسان سے بات کریں گے بلی انسان سے بات کریں گے یقین رکھنا ساری حدیثیں موجود ہیں لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتنی آسانی سے اب حدیث آپ نہیں سنیں گے بس اختصار سے چلتے رہیے ان تمام پر ہم کو یقین کرنا ہے جو اللہ نے کہا جو جو ماضی سے اس کا تعلق ہو یا مستقبل سے اس کا تعلق ہو دنیا کے آخری زمانے سے اس کا تعلق ہو یا قیامت سے تعلق ہو بلسرا سے تعلق ہو قبر سے تعلق ہو ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس پہ شک کرنا یہ کیا ہے کفر ہے پھر کہتے ہیں وہی ایمان بے اقدار کلیا خیرہ شریا یا امریا اللہ کی ساری تقدیر پر ایمان لانا خیر شر جو کروبا کروی چیز ہو انسان کے لیے یا میٹھی ہو تمام پر ایمان لانا اللہ کو معلوم ہے جو بندے عمل کرنے والے تھے اور کیا کرنے اور ان کا انجام کیا ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز مفی نہیں ہے آسمانوں کے اندر زمینوں کے اندر فلاحوں کے اندر دریاؤں کے اندر کوساروں میں سہارا میں زمین کی تہوں میں انٹارکٹک میں برمولا ٹینگل پر اور جہاں جہاں جو کچھ جب کبھی جو چیزیں ہونے والی ہیں یا ہوں گی یا ہوئی سب اللہ کو معلوم ہے اور اللہ نے وکل حسینہ امام مبین سہیر ان کبیر مستطر کل سہین انہیں کل کن... کلین خلق نہ ہو سب چیز کو اللہ نے لکھ دیا کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے لیکن دو چیز یاد رکھی ایک ہے قدر اور ایک ہے تور اور تھوڑا فرق ہے قدر کا معنی تقدیر شعیب تقدیر ابا سبحان اتالا الازل اللہ نے ازل کے اندر اس چیز کا فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے اور قضا کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالوین حکم اللہ ہی ان کے وقوع اللہ تعالی جب اس جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس وقت میں اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جس وقت میں جو چیز ہونے والی ہے اس وقت اللہ کا حکم دینا یہ چیز ہو جائے وہ قضا ہے اور روزے اصل میں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ کیا ہے قدر ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے قدر کہیں گے تو اس میں قضا بھی شامل ہے اور قضا کہیں گے تو اس میں قدر شامل ہے دونوں ایک ساتھ استعمال ہو تو قدر سے مراد روز ازل اور قضا سے مراد حال جس وقت کوئی چیز وقوبی ہو دونوں ایک دوسرے کو شامل ہے بالحق اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے یہ تقدیر سے متعلق اور تقدیر میں چار چیزیں یاد رکھیے تو تقدیر کے چار ارکان ہیں پیلرز علم اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ نے تمام چیزوں کو لکھ دیا اور اللہ کی مشیت ہے مشیت کی دو قسمیں مشیت کونیا قدریا مشیت شرحیہ اللہ اللہ کی عام مشیت کی دنیا میں خیر بھی ہو شر بھی ہو لیکن اللہ کو خیر پسند ہے اور شر ناپسند ہے تو بہر عام امین کے ساتھ اللہ کی مشیت کونیا بھی ہے اور شرعیہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما تو اللہ دوائیں گے تمہاری اللہ چاہتا ہے اللہ تمہیں توفے کی توفیق دے یہ ممیوں کے لیے یہ مشیت شریا ہے لیکن شا اللہ مقتدل ہو اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ جنگ نہیں کرتے یہ مشیت کونیا ہے اللہ رب العالمین کی مشیت یہ کہ دنیا میں خیر بھی ہو اور شر بھی ہو لیکن اللہ کی پسندیدگی کیا ہے اللہ کسی کو پسند کرتا ہے اللہ نے لکھ دیا اللہ نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا اس میں دو طبقہ پیدا ہوا کا اور ایک قدریہ کا اور ایک, ایک, قدریہ, کا اور ایک جبریہ کا قدریہ جس کی دعوت دینے والا محبت ال جوہنی جو احتجاج سے تعلق رکھتا تھا جس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا بسرا میں معلوم ہے نا اور جس نے کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے جس کی روایت مسلم شریف شتاب المان میں بڑی تفصیل کے ساتھ بن بن عبد الرحمان والی جو روایت ہے یہ حیا بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمان عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے ملاقات کیے کہاں کعبہ کے اندر جو مسجد میں داخل ہو رہے تھے حرم میں اور ان سے سوال کیا کہ یا عبد الرحمان ہمارے ایک کچھ فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور جس اللہ کو کوئی نہیں جس وقت جو چیز پیدا ہوگی اچانک ہوگی حالانکہ یہ وہ جماعت ہے یہ دفع زکر امن شاہ یہ بہت زیادہ عبادت بھی کرتے ہیں علم سے تعلق بھی رکھتے ہیں لیکن تقدیر کا کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں تو کہا کہ والذی يحلق ابن عمر عبداللہ ابن عمر اس کی خزم کھاتا ہے کہ ان اگر ان کے پاس وہ حد بہار کے برابر کوئی سونا ہو لاحبت ہتائیوں میں نے بال قدر خی نہیں مشرقی پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تقریر کی اچھائی برائی بات کہاں بری وہ ہم سے بری ہے اور میں بھی ان سے بری ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا انسان اگر ایمان کے پانچ چھ ارکان میں سے پانچ کو مانگتا ہے اور تقریر کا انکار کرتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول برباد ہے ایمان کی مٹھاس نہیں ملے گی کہ اللہ تعالی جب آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو زمین میں وہ چیز اسی طرح ہوتی ہے جس اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی آدمی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک کہ تقدیر کے اوپر اسے گہرا اور مضبوط یقین نہ ہو تقدیر پہ یقین ہوگا تب تو آپ کو دس ہزار ریاض کا گھاٹا لگا آپ کہیں گے قسمت کہ میں لکھتا ہے اطمینان ہو جاتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیس ہزار ریاض کا نقصان ہو گیا تقدیر پر ایمان ہے تو سکون مل جاتا بیوی بی مر گئی یقین تھا کہ موت اپنے وقت پہ آنے والی تو یہ بہت بڑی نعمت اس لیے جو دعا ہے اللہ میں نسل کا روا بالقدر الله من يسر له الصحه والعافيه والامانه وحسن الخلق والرضا والرضا بالقدر التقدير بال نظام دي الالهي تو هي دعاء فشنا چاہیے اور دل میں جب شک و شبات پیدا ہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمۃ کثرت سے پڑھا بالله ورسوله اللهم حبيبي لنا من غیر دعاؤں کا اعتماد کرو شیطان بہت کوشش بہت کوشش کرے گا اور ایک بات یاد ہے یہ اللہ تیری تعریف ہے امام ہنیفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بہت عظیم تقریر کے بارے میں کہا کہ تقریر کو اگر سمجھنا ہو ایک مثال سے کوئی آدمی تقریر کی کیفیت کے بارے میں نہیں جان سکتا اس کی مثال دی کہ سورج کی روشنی مخلوق ہے سورج مخلوق ہے سورج کی روشنی کے سامنے انسان کی نگاہ نہیں ٹھہر سکتی جبکہ ہمارے سامنے ہیں تو تقدیر کے بارے میں انسان کو کوئی علم کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہماری نگاہوں سے مخفی رکھا یوں مین ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیا لکھا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرو فکل میسر کو لے کر جو جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی حوصلہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کی باتوں کی تصدیق کی یقین کیا قرآن و سنت پر کچھ خرچہ بھی کیا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے خیر کا راستہ اس کے لیے آسان کرے کچھ خرچہ کرو گے کہ نہیں کرو گے صرف اپنے پیٹ پر مکان اور دکان پر اور اپنی گاڑیوں کی ڈیکوریشن پر دوسروں کا بھی حق ہے یا نہیں تو تقدیر تیری تک بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے مگر دوست مجھے خود کو بدلنا ہوگا پاور ہن رہے پرخار پہ پر چلنا ہوگا تقدیر مبرم اور تقدیر معلق ایک مبرم جو بالکل اللہ لکھ دیا ہے وہ نہیں ڈلے گا لیکن تقدیر معلق جو دعا ہے دعا سے بھی تقدیر پلٹتی ہے ہمارے بھائی نے سوال کیا عبد الرزاق الباس سے کہ جب تقدیر پلٹتی نہیں ہے تو دعا سے تقدیر کیوں پلٹتی تو کہاں کہ دعا بھی تقدیر ہے دعا بھی اللہ اکبر دعا بھی کیا ہے تقدیر ہے تو یہ بات میرے بھائی ہو گئی سمجھ چلی پوری بات ختم ہو گئی ورا خال کا مح اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا خالق صرف ایک ہے خا لن کئی روا لیکن یہاں پر کیوں لائے ہیں یہاں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ قدریا کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ بندہ اپنے افعال کا خالص خود ہے یعنی جس طریقے سے مجوسیوں کا کیا عقیدہ ہے ایک خالق نور کو بھی رب کہتے ہیں اور ظلمت کو بھی رب کہتے ہیں تو اس لیے قدریا جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی خالق ہے تمام کائنات کا لیکن انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اللہ حضب اللہ اور حجنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کا بھی خالق مخلوق کا بھی خالق اور ان کے اندر جو ارادہ ہے خیر اور شر کرنے کی جو قوت ارادی ہے جو افعال کرتا اس افعال کا خالق بھی کون ہے اللہ و اللہ خلق رکم اللہ تمہارا بھی خالق تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے لہذا قدریہ کے اوپر رد کرنا ہے اسی لیے حدیث حسن درجے کی ہے الشخ علمان وغیرہ اس کو غریب کہتے ہیں لیکن علماء نے اس کی تحسین کی ہے لیکن کئی صحابہ سے یہ مروی ہے موقوفن حضرت جابل حذیفہ ابن عمر وغیرہ سے موقوفن اور مرفوان بھی مروی ہے یہ روایت ابن عمر سے القدری تو مجوس قدریا اس امت کے مجوس ہیں اگر مر جائیں تو ان کی عادت مت کرو یہودی کی آپ نے یہ عادت کی حنادیز بخاری کی اور اس بچہ جو خدمت کرتا تھا آپ نے اس کی عادت کی یہودی کی اور آپ نے آخری وقت میں کلمہ پیش کیا تو اس کو کیا ہو گئی پڑھ لیا تو آپ نے کہا میں للہ اس میں جناب مطلب میں ہدایت کی امید نہیں ہے جو کجی کے راستے کو پہلی اللہ اللہ مرتبہ ایمان نہیں لاتا اللہ اس کے دل کو ہدایت طرف پلٹا دیتا ہے پھیر دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز خالق اور بندوں کے افعال کا بھی خالق اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ تقریر وال جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں کہیں پڑھا پڑھائیں جنازے میں حاضری کی کا سواب الگ ہے اور میت کے اور دفن کا سواب یہ ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنازہ جو ہے کتنی تکمیروں کے ساتھ ہے لکھنے کے مطابق امام مالک بن انس سفیان سوری حسن بن سالے اور احمد بن حمبل اور فخا وغیرہ کا جو قول ہے حسبن صحالح اور سفجان سہری کہتے ہیں ان کی تمام کی نظی چار تکبیرات ہیں لیکن میں ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں کچھ چیزیں یاد بھی ہیں کوئی یہاں کہ اللہ کے نبی کا جو عام عمل تھا صحابہ کا اس پر عمل تھا اور اس بات اجما تھا کہ چار تکبیرات سے کم نہیں ہے چار تکبیرات سے کم نہیں ہے لیکن کسی نے تین تقبیر پر اگر سلام پھیر دیا تو کیا کرے گا اس کا جو جواب دے گا یہ میں اپنے عزیز کا قلم آپ کو انعام دے سکتا اگر کسی نے تین تقبیر پر سلام پھیر دیا کیا کریں گے بولی علی شخص اور وہ رو بخاری میں ہے <تصفح> میرے ہاں نہیں ایک منٹ مرے... فری میں سلم ملے گا میرے ہاں ایک بڑے شیخ ہیں انہوں نے ہمارے رشتہ دار نانا تھے وہ شیخ کے نام نہیں لوگ معاف کرے بدنامی ہوئی بہت بڑے شیخ انہوں نے تین ہی تقبیر پر سلام پھیر دیا حالانکہ اتنے بعض بھی بہت تفصیلات ہیں بھائی یہ تین تکبیر پر سلام پھیر دیا تو پھر چوتھی تکبیر کرو بخاری میری بات موجود ہے مسلم نے بھی شیوا حضرت دینس بن مالک نے جنازے کی نماز پڑھائی اور تین تکبیر پر سلام پھیر دیا بتایا گیا تو انہوں نے پھر ایک تکبیر اور کہی یعنی اسی طریقے سے جو باقی تھی اس کو کیا کیا مکمل کیا پھر سلام پھیرا واضح ہوئی بات یعنی اگر تین تکبیر پر پھیرا ہے تو پھر دوبارہ چوتھی تکبیر وہ کیا کرے گا پوری کرے گا جس طرح نماز اگر چھوٹ جائے ایک رکاوٹ تو آپ کیا کرتے ہیں تو پوری کرنی پڑے گی لیکن چار تکبیر سے زیادہ نو تک کی روایات ہیں اور میرے پاس چار اور پانچ کے بارے میں تو مرفوع روایت ہے چھ سات آٹھ نو تک یہ سارے صحابہ کے آثار ہیں سارے دلائل ہیں اللہ کے فضل سے لیکن میں پہلے بھی قادم سے کہ معذرت خواہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ شاء اللہ سے تعلق رکھتی ہیں یہ بات میں اگر ٹائم ہوتا تو ہم بتائیں گے لیکن چونکہ ہمیں قدم چوم لیتی ہے خود برق منزل قدم چوم لیتی ہیں ایک منٹ خود بڑھ کی منزل مسافر اگر تھک کے ہمت نہ ہار اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی لگن کی خوشبو مجھے پہنچنا ہے ہر حال میں انشاءاللہ اس لیے یہ اختتار سے بتا دیا کام چل جائے گا چلے گا کہ نہیں ابھی تو مشاق کو ابھی آدھا گھنٹہ نکالنا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے مائک میں اس میں ٹائم لیا ہے ایک دلچسپ بات کہتا ہوں جو آپ ہنسیں اس میں حسن بن سالح کے بارے میں جو آیا ہے یہ بھی امام وقت ہے سنیے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے فقی القوفی واب بہت بڑے عالم تھے نا ان کا واقعہ حسن بن سالح کا قور ہے بخاری میں کہ میں فنا عورت کو جانتا ہوں واللہ الفاظ بھی میں اکیس سال کی عمر میں وہ دادی بن گئی روایت بخاری یہ بن سالے نے کہا کہ میں جانتا ہوں اپنی ایک پڑوسی عورت کو جو اکیس سال کی عمر میں کیا بن گئی کیا بنی دادی بن گئی تو دادی کا مطلب نانی بنی تو وہ کیسے رہا مجھے سمجھ نہیں آیا تم نے کیا پوچھنے کے لیے ہمارے مدیر سے نئے کو دیر سے کہا گیا شادی اگر ہو کتنے سال میں نو سال میں سال میں بالک ہو رہی انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ آٹھ سال میں بچیاں بھی بالکل ہو رہی ہیں یہ ثبوت ہے آج کی تاریخ چودیا نویس ہے اگر تو اگر آٹھ سال میں اس کی کیا ہوئی نو سال میں شادی ہوئی اور دسویں سال میں بچہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر وہ بچہ جو ہے یا وہ بچی پھر نو سال میں تو نو دون اٹھارہ ہو گیا نو دون نو نو ہے نہیں نہیں اکیس سال میں وہ عورت کیا ہو گئی نانی بن گئی یہ روایت بخاری میں ہے یہ کہاں کی روایت ہے ایک کہا کے بخاری پڑھنے کی کوشش کیجئے یہ روایت کہاں کی ہے بخاری کی روایت میرے پاس واٹس ایپ ہے بخاری مسلم کا گروپ وہ اصل بخاری سے سے روزانہ آتی ہیں وہ حسن مثالے ہی کہتے ہیں چلیے آگے چلیے آگے چلیے اس کے بعد کہتے ہیں یہ باتیں اختصار سے میں نے بیان کر دیا کیسے وہ ایمان و اللہ مع کل قدرت ملکن ينزل من السماء حتى يضع حتى امره حيث امره الله اور اس بات پر ایمان لانا کہ آسمان سے جو خطرات بھی نازل ہوں قطرے کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ ہوتا ہے اور وہی پر اس کو اس قطرے کو گراتا ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ تو حق ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا وہیں پر وہ قطرہ جرے جی گا اور اللہ نے اس فرشتے کو متعین کیا ہے جو موقع ہے پودوں کے لیے اور بارش کے لیے جس کے سردار حضرت بھی لیکن یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے البتہ حکم بن متحبہ حسن بصری وغیرہ سے حسن صنعت کے ساتھ یہ فول مربی ہے کہ اللہ ہر خطرے کے ساتھ فرشتہ حاصل کرتا ہے تو آر سنت جماعت کے موقف کیا ہوگا موقف یہ ہے کہ بول علم ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہے لیکن ہم نہیں کہتے وہ علم اند اللہ کیوں اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں اس کی مثال ویسی ہی ہے جس طرح سے حضرت سلیمان علی السلام نے کہا تھا ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا ایک فریت نے کہا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ہیکل جن نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے یعنی چار پانچ گھنٹے میں میں حاضر کر دوں گا تو جس کو کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ پلک جھپکنے کے بار برابر آپ کی پلک جھپکے گی اور میں اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا تو کیسے حاضر کیا اس کے بعد ایک منٹ علم تھا لیکن اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب اور قطعہ وغیرہ نے کہا کہ اسے آسمایا ہنسنا معلوم تھا تدری وغیرہ اٹھائیے اور قرطبی وغیرہ میں نے دیکھا ہے یہ تو پتا ہے نا کہ میں بہت بہت چھوٹا طالب علم ہوں یعنی طالب علم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بہت چھوٹا تو میں نے چونکہ یہ مسائل وہ ہیں جن کو جو میرا موضوع ہے میں نے جو کچھ اس پر پڑھنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ اسما حسن جانتا تھا لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سارے نہیں ہے یہ تابعی کا قول تابقہ قولاطم اندیانہ سدوسی اور دوسرے لوگوں کا لہذا اس بارے میں بھی صحیح منج یہی ہے کہ توقف کیا ہوگا تو میں اس صاحب کتاب کے اس عبارت کے بارے میں بول مہیند اللہ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرستہ حاضل ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی نسل اس پر موجود نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے لئے ہو جائیے ابھی یہ بالکل سڑکتا ہوا موضوع ہے اور برننگ ٹاپک ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں اسے سلسلے میں شیخ مسود حسن فیضی حضرت اللہ کی جو کتاب ہے وہ سیلے کی حقیقت اس میں پوری میں تفصیلات ہے آپ لوگ اس کا مطالعہ کیجئے فری آف کاسٹ کتاب مل سکتی ہے نہیں تو تین ریال سے چار ریال میں بھی مل جائے گی مردے سنتے کہ نہیں سنتے چلیے <سلام> ابھی سنیے مختصر سنیے <سلام> وسیلے وسیلے کیا ایمان اس بات پر لانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذر کے اندر جو کفار اور مشرقین کی لاشیں جو اس کنویں میں ڈالی گئی تھی آپ نے ان سے بات کیا تو مشرقین نے آپ کی باتوں کو سنا یا نہیں سنا اس سلسلے میں بخاری اور مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہیں حضرت ابن عمر سے اور حضرت عائشہ سے ابن عمر اور حضرت عائشہ, عائشہ, عائشہ سے اور بھی دیگر صحابہ وغیرہ سے مروی ہیں کہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین کے جو چوبیس افراد تھے جو مارے گئے تھے ان کو بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا اور تین دن آپ نے قیام کیا تین دن کے بعد آپ نے خطاب کیا بڑی لمبی حدیث ہے کہ تمام کی لاشیں تقریباً جو ہے ان میں ڈال دیا لیکن جو عبد البئی امیا بن جی بن خراب امیا بن خلب <تصفح> کی جو لاش تھی وہ بالکل سڑ گئی تو کسی نے چھوا نہیں جو ہے اس کے اسی طرح اس کے اوپر یعنی پتھر اگر ڈال کے چھپا دی یہ سب روایت بخاری میں ہے ٹھیک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگے کے پاس کھڑے ہو کر کے آواز دی غور سے سنو یا بادشاہ ہشام نہیں ہے اس سنو یا یا یا فنا, فنا اے اے کفار ہم نے اللہ کے وعدے کو پا لیا کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا نبی اللہ آپ کہیں پتلے موشلا آپ جن سے بات کر رہے ہیں ان کی رنگ کہہ چکی ہیں وہ سنتے نہیں ہیں اور اللہ فرماتا تو اس نے آپ مردے کو نہیں سنا سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مردے نہیں سنتے بالکل مردے, مردے نہیں سنتے یہ حقیقت ہے لیکن اس الان الحق وقل ہوں اللہ کے جس کے قدر میری جان ہے تم ان سے زیادہ سننے والے جس کے قدر میری جان ہے قسم الزاد کی جسے خبرے میں میری جان ہے تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں وہ لا يعلمون الان اس وقت وہ جاننے جو میں کہہ رہا ہوں وہ روایت ان له الان لا يسمعون اس وقت وہ سن رہے ہیں غیر انہم الله يستطيعون غیر انہم لا يستطيعون ان يردوا علی شیء لیکن جواب دینے کی ان کو قدرت نہیں ہے ہم تو نہیں سنا سکتے لیکن اللہ نے فرما ان الله يسمع من جس اللہ جسے چاہے سنا دے ہم نے سنا سا ہمیں نبی مسلم قبور بائیس نمبر کی یاد ہے سن فاتر کی تم نہیں سنا سکتے ہو لیکن ان اللہ من عروشا اللہ کسے چاہے سنا دے اللہ نے بدر کے ان مقتولین کو گندے لوگوں کو سنایا کہ نہیں سنایا بے شک اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں جو وہ بڑا پتھر گرا تھا حدیث مسلم شریف ابو ہرینا کی سرحانہ بجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا صحابہ نے بھی سنا کہ نہیں سنا حدیث مسلم شریف کی اللہ, منذ سال اللہ نے پتر تھا اور اس وقت وہ کھائی میں گرا ہے شاہ اللہ جسے چائے سنا دے تب ایمان بالغیب کا تعلق یہی ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے کیونکہ اگر ہمیشہ سنتے تو پھر آپ بدل کے کنویں کے بعد کھڑے ہو کر کے صرف نہیں بولتے تمام مردے کو بولتے انہیں لوگوں کو بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ عام طور سے مردے نہیں سنتے ہیں ایک بات نمبر دو حضرت امر کا کہنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان نے کہنا تو سنا تھا آپ مردے کو نہیں سنا سکتے آپ نے اس پر انکار نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا اس وقت وہ سننا ہے. اس وقت سننے کا مطلب ہوا کہ نہ اس سے پہلے سنے, نہ اس سے پہلے سنے ہیں اور نہ اس کے نہ اس کے اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں اس کے مطلب ہمیشہ آپ کے سامنے رہیں گے اس وقت میں کھا رہا ہوں اس کے مطلب ہمیشہ کھا رہے ہیں اچھا بات تو یہ علم خیب کی مردے نہیں سنتے اس کے اوپر واضح دلیل ہے اور وہ حدیث کے مردے کو جب دفن کر کے آ جاتے ہیں مسلم شریف کی یہ میت جو ہوتا ہے جودے کی چاپ سنتا اس سے بھی دلی پکڑتے ہیں بعض لوگ جماعت میں بلادو کے خیال ہے کہ مردے سنتے ہیں کہیں کہ نہیں صرف جوتے کی چار سنائی جاتی ہے کیوں آئی آتی ہے ملکان دو فرشتے آتے ہیں مسلم شریف منکر ایک کا نام من کر ہے دوسرے کا نام کیا ہے دوسرے کا نام کیا ہے نکید ہے فتواز روحی جسد روح اس کے جسم میں اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں سناتا ہے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے کیوں ان اللہ آیوس میں عرو نہیں اللہ جسے چاہے اللہ جسے سے چاہے سنا دے تو آپ کا دل صاف ہوا کہ مردے نہیں سنتے ہیں اموات الغیر عوامی شروع بہادر سو رہے نہ رائے نمبر اکیس یہ مردے ہیں زندے نہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم کو کب اٹھایا جائے گا ان کو کچھ پتا نہیں ہے وہ ہم پانچ چھ نمبر کی ہے سر حقاب کی کہ وہ ہم جن کو تم پکار رہے ہو اللہ علاوہ قیامت تک تمہارے پکار کا جواب وہ ان کے پکار سے کیا ہے غافل ہیں اس لیے کہتے ہیں السلام علیکم یا حل قبور کیوں کہتے ہو یہ بھی شبارہ گیا نہیں کہنا چاہیے یا کیوں کہتے ہو تو یا سے یہ میں کہوں گا یا کہنے سے تھوڑی لازم آتا ہے کہ ہر آدمی تم کو سنتا ہے تم چاند کو دیکھ کر کے دعا پڑھتے ہو تو کوئی اللہ نے کمپیوٹر دیا ہے اس کمپیوٹر میں دعا ہے چاند ہے رو ہیلو، چاند چاند ہی ہیلو، کیا ہے اللہ محلو والی و و ربی ربیب اللہ اے چاند میرا تمہارا نب یہاں سے سننا لازم کیونکہ سلام کی دو قسم ایک سلام تحییہ ہے اور ایک اسلام دو سلام دو صاحب ہم نے سامنے اور السلام دعا جب دنیا میں نبی السلام زندہ تھے اور سارے صحابہ آپ کو سلام کرتے تھے نماز میں السلام علیکم جو نبی پڑھتے تھے کہ نہیں مکہ اور مدینہ میں ہر جگہ سے پڑھتے تھے اگر آپ سنتے تو آپ ہمیشہ چوبیس گھنٹہ کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم نہیں بات سمجھ میں آ رہی بات مارنا پڑتا ہے دماغ بار وعلیکم السلام وعلیکم السلام جب زندگی میں نبی صلی اللہ میں اچھا نماز میں بھی جب تحیات میں آپ آپ <سامنسو> بھی نماز پڑھاتے تھے اس سے صحابہ ہوتے تھے کسی نے ایک منٹ پہلے السلام ہے لیکن جو ہے نبی پڑھا کسی نے ایک منٹ کے بعد پڑھا کسی نے تو ہم نمازی میں آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیونکہ سلام کا جواب دینا وہ عجیب ہے اور یہاں فرض ہے تو اس فرض کا قرض چھپانا پڑے گا کہ نہیں وہی یہ بات یاد رکھی وارف وسلم عاریف السلام سب آدمی چپ ہو جائے گا وہ خالف چپ ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ کفر ہمارے وہ ایک بڑے عالم <سؤال> تھے بہت بڑے مفسر قرآن جو بالکل ایسے ہی رہتے تھے وہ کہتے تھے پھٹ گئی اللہ رحم اللہ رحم اللہ اللہ اللہ چلیے چلیے آگے چلیے چلیے ولی ایمان ادا مرد اللہ مردی اور اس بات پر ایمان کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کی بیماری پر اس کو عجر دیتا ہے یہ بات تو معلوم ہے کیوں لاہے کیوں اس لیے رد کرنے کے لیے ان معتزلہ پر اور باطل فرقوں پر جو کہتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کرنے سے اچر و ثواب نہیں ہے اور جو اللہ کی پر شک کرتے ہیں دوسرا جو دوسری جو بات میری رہ گئی تھی تقریر کا جو دوسرا حصہ تھا جبریہ کا جس کی دعوت جہاں بن صفوان نے دی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ مجبور محض ہے اور بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے سمجھ گئے وہ باطل فرقہ بھی ہے اور وہ جہم بن صفوان نے کس سے سیکھا اجاد بن درحم سے اجاد بن درحم نے تعلق سے سنا تالوت نے لبین بن عاصم کی بہان سے سنا یعنی یہ جو انکار کا جو سلسلہ ہے کس سے ملتا ہے یہودی سے ملتا ہے کہ الگ موضوع ہے انشاءاللہ کبھی کوئی دورہ ہوا تو چلیں گے اس پر آ جائیے چلیے بولے ایمان اللہ مصیبت پر صبر کرو گے تو اللہ اجر دے گا دو فائدہ ہے ایک تو مصیبت پر صبر کرو گی تھی عبادت ہے صبر کیا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کے لیے خیر خیر ہے اگر انحصاب پر سرا شکرہ بکانا خیر اللہ اگر اس کو خوشحالی پہنچے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لیے کیا ہے بہتر ہے غنی یہ شاکر افضل ہے یہ سابر محتصب افضل ہے ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں جواب نہیں دینا کسی ایک غنی آدمی جس کو اللہ دولت دیتا ہے نعمت دیتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اور ایک آدمی جس کو مصیبت دیتا ہے اور صبر کرتا دونوں میں کس کی اس میں سلف کا بہت زیادہ اختلاف ہے لیکن حضرت ابو صدیق اللہ خیر البلیہ اگر میں نعمتوں میں ہوں اور اللہ شکر گزاری کی توفیق دے یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور صبر کروں دونوں حالتیں ان شاء نیت کے مطابق انسان کا قلب جس درجے کا ہوگا جتنی تعظیم ہوگی اللہ کے حکام کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے مصیبت کا صبر کریں دونوں کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے کس کی قسب ہے الله۔ اور شہید کو بھی اللہ ہے کیا آپ کو معلوم ہی ہے یعنی اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں سودا کی روحیں ڈائریکٹ سبچڑیے کے پیٹ میں اور اللہ فرماتا ہے اور کچھ چاہیے تو یہ کہتے ہیں سودا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اس سے بڑی نعمت اور کیا تم نے کسی مخلوق کو نہیں دیا بار بار اللہ کرتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ مانگو تو شہید کہتے ہیں کہ اللہ ہماری خواہش ہے کہ تم ہمارے اندر روح دنیا میں لوٹا دے او فنک کا مرت رت دوبارہ ہم شہید کیے جائیں وہی رہا صحیح مسلم شہید کے شہید تمنا کرتا ہے کہ ہم دس مرتبہ قتل کیے جائیں اور دس مرتبہ زندہ کیے جائیں یعنی اللہ کرا میں شہید ہوں لیکن اللہ فرماتا علی کہ لا تمہاری میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو ایک مرتبہ مر گیا دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا لیکن 15 شعبان کا حلوہ کھانے کے لیے وہ بھی ڈال دے گا 15 شعبان کا حلوہ وہ بھی ڈال دے گا اور وہ بھی گھی کے نام پر گھی نہیں ہوتی بلکہ نئی چربی بھی ہوتی ہے اس کے کھانے کے لیے روح آئیں گی ری ری میں ہے جنت کے باغو بہار میں اور ایک جہنم جن کے طبقے میں سچیر میں باغو بہار چھوڑ کر کے آئے گا دنیا کی کلفتوں میں تمہارا حلوہ کھانے کے لیے اور اللہ کے خانے میں وہاں بھی رشوت دے کے کوئی آ سکتا جب طہار جیل سے نہیں آ سکتے تو اللہ کے ایک سکین سے کون آ سکتا دیٹ از امپوسبل ساری کہانی ختم ہو چکی ہے اب دیکھیے رفتہ ولی ایمان اس بات پر ایمان لانا کہ بچوں کو جب کوئی دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف دنیا میں جب ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو احساس کرتے ہیں اس بات کو کیوں بنائے اس لیے کہ عبد الواحد عبد الواحد بھی زید البصری بہت بڑے عابد و زاہد تھے ان کا ان کی بہن کا جو بیٹا ان کا بھانجا بکر جو ہے گمراہ ہو گیا کم اس نے یہ کی پھیلائی کہ بچے کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یہ مکمل صفی اور نادان اور بے وخوف یہ اتنی بات ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سو جی ایک آدمی کو تین دن کے بعد ہنسی آئی ایسے لوگ سیدھے ہوتے ہیں جنت رحم اللہ رحمت ہی اور جان لو کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ کی بغیر رحمت کے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ان تغمت ان اللہ ابھی اللہ کی رحمت و مغفرت نہیں ہوگی اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی یوم حضی اللہ النبی آمنوا اور اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا مگر اس کے گناہوں کے برابر گناہوں کے بقدر اور اگر اللہ اسات و آسمان اسات و زمین والوں کو عذاب دے تو اللہ ظالم نہیں ہے کیوں ظالم نہیں ہے اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور یہ چیز ہے آپ نے مرغہ خریدا اور اسے جبا کر دیا لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا ہاں اگر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دے مثال کے طور پر ایک بات اور بد لوگوں کو جنت میں ڈال دے یہ نہیں یہ ظلم ہے لیکن اللہ ایسا نہیں کرے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت ان کے باپ آزر کے قبول ہوگی بخاری شریف کتاب الانبیاء نہیں ہوگی اور بنچو کی شکل میں ہوں گے اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے کہے گا فیو خدم کافی نار پاؤں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ہے بخاری شریف اللہ تعالیٰ ساتو آسمان اور سات و زمین والوں کے نیک اور بد سب کو بھی اللہ اگر عذاب دے تو اللہ ظالم نہیں ہے یہی حضرت بن اور یہی حضرت بن ابا اور یہی عبداللہ بن عمر کا بھی اس کے اوپر فتوا ہے لا ان نہیں کہا جائے گا کہ ادب اللہ, اللہ ظالم ہے اور ان نما بے شک ثالم ہوتا ہے جو بغیر حق کے کسی سے کوئی چیز لے لے آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے لیے اللہ کی ہیں اور اللہ کے Yeah. لیے ہیں اللہ کے قانون کے تابع ہے اور اللہ ہی کے لیے خلق ہے اللہ ہر چیز کا خالد بھی ہے اور اللہ کا امر اور فیصلہ بھی ہے سارے مخلوق اللہ کی سارا گھر اللہ کا سلام سلون کا فعال اللہ یورید اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح کہتے ہیں جب تم دیکھو کسی آدمی کو آثار کے اوپر تان کرتا ہے درس بند یعنی قرآن اور سنت کے اوپر کوئی جرح کرتا ہے حدیثوں پر جرح کرتا ہے یا صحابہ کے اقوال پر کرتا اسے قبول نہیں کرتا تو اس کو متہم کرو سمجھو کہ وہ زندیق ہے کیا ہے زندی ہے کیونکہ وہ فینی القول ہے اس کا قول بھی وہی اس کا وہ قول بھی خسیس ہے اور اس کا مذہب بھی خسیص ہے کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ پر تعین کیا کیوں اس لیے کہ ہم نے اللہ کو جانا رسول اللہ کو جانا قرآن کو جانا خیر اور شر کو جانا دنیا اور آخرت کو جانا ہے کس کے ذریعے انہیں احادیث کے ذریعے صحابہ کے اقوال کے ذریعے ہمیں دین معلوم ہوا ہے اس لیے کہتے ہیں حضرت حضرت عبد بن مبارک ان الدین بالآثار بل الدین بل دین جو ہے آثار کے ذریعے نے پوچھا ہے اگر یہ آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہوتی اور صحابہ کے اقوال اور اعمال نہیں ہوتے تو ہمیں قرآن پہنچتا قرآن کی تفسیر معلوم ہوتی نماز کی رکت معلوم ہوتی حج کا طریقہ معلوم ہوتا اور بہترین کھانا کھا رہے ہو اور اس میں بھی مزہ آ رہا ہے مچھی کھا رہے ہو یہ ساری تفصیلات کیسے معلوم ہوئی آثار یہ آثار کے ساری تفصیلات اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن یعنی تشریح کے لیے قرآن سنت کا زیادہ حاجت مند ہے بنسبت سنت کے قرآن کے یعنی قرآن کے لیے ضروری ہے کہ سنت سے اس کی کیا کی جائے تفسیر کی جائے لیکن سنت سنت کی تفسیر حدیث میں سنت کی تفسیر قرآن میں بھی ہے لیکن سنت کی تشریح سنت سے زیادہ ہے لیکن سنت کی تشریح قرآن سے زیادہ نہیں ہے چند مقامات ہے میں جانتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر حدیث ہوگی کیونکہ جس اللہ نے نبی پر قرآن نازل کیا اسی اللہ نے نبی پر سنت بھی نازل کی حسان بن بھی نقلیا کرتے نازل ہوتے تھے اسی طرح سنت لے کر بھی نازل ہوتے تھے کون جبریل علیہ السلام لہذا قرآن اور سنت دونوں کے ذریعے سے دین ہم کو پہنچا اور پہنچیں گے دین پہنچا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے قرآن و سنت دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے اعجاز کے اعتبار سے قرآن کا مقام زیادہ ہے کیونکہ مطالبت بھی تلاوتی ہی ہے اس کی تلاوت برج رہے اور اس کے ذریعے چیلنج ہے ساری مخلوق مل کر بھی ایک صورت چھوٹی صورت بھی نہیں لا سکتی اور حدیث اس کی تشریح ہے اور اللہ نے فرمایا ہم نے آپ ہم نے قرآن کیا ہے ان علی جمع ہوں اس قرآن کو آپ کے سینے میں بیٹھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور پھر اللہ نے فرمایا اس کو پڑھانا بھی آپ کی زبان میں بھی ذمہ داری ہے فلم ان علی بیانہ سورہ قیامت کی پندرہ سولہ نمبر کیا ہے فلم ان علی نہ اور اس قرآن کی تفسیر بھی ہماری داری آپ اپنی طرف سے تفسیر نہیں کریں گے بلکہ جو ہم تفسیر بتائیں گے وہی تفسیر کریں گے آپ نے پورے قرآن کی تفصیل کی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ تقوی اومن ترجمہ کے بعد نو راتوں کے بعد نبی کا انتقال پھیلائی جائے حضرت عمر بل خطاب کہتے ہیں وہ تقوی امن ترجمہ کی اللہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے اس کے نو راتوں کے بعد نبی کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ہمیں اس کی تفصیل نہیں بتائی ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ تقوی اومن ترجمہ کے آٹھ دنوں کے بعد نبی کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ہم کو اس کی تفصیر نہیں بتائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کی تشریح و تفصیل صحابہ کو بتائيه او رسكه وفر حضرت عبدالله بن مسعود ابو عبدالرحمن السلمي وغيره كقوله كان الرجل مننا اذا تعلم شرايات الاخرين فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا من القرآن بالسيكة والعلم بالسيكة اور عمل بالسيكة نبي صلى الله عليه وسلم سيح وذلك قالتك والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة من نيون عنك جميع جميل فرق لأن القدر سر الله تقدیر کے مسئلے میں جنگ و کرنا جھگڑا کرنا بحث کرنا اور اس کی کیفیت کے بارے میں اور اس کی باریکیوں کے بارے میں گفتگو کرنا یہ ممنوع ہے تمام فرقوں کی یعنی مسلمانوں میں جو تمام فرقے ان کے نزدیک بھی لیکن کیوں اس لیے کہ یہ تقریر ایک راز ہے سر ہے جس میں داخل ہونے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس کے رسول نے منع فرمایا اور اللہ نے تمام نبیوں کو تقریر کے بارے میں کرام کرنے سے منع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جھکلنے سے منع کیا علماء نے اور اہل ورا مفتقی پر ازگار لوگوں نے اس کو ناپسند کیا ہے لہذا تسلیم کرو اقرار کرو ایمان لاؤ جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے اس کا عقیدہ رکھو جس سے منع کیا اسے رک جاؤ جہاں کہا رکنے کے لیے وہاں رک جاؤ اور جہاں کہاں چلنے کے لیے وہاں چلو اسی کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راج نصیب ہوئی اس پر پوری تفصیل آ چکی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علم عرض تک یعنی عرش کے قریب تک ہے اللہ کے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا جیسا کہ حضرت جابر وغیرہ نے بیان کیا تفصیل اپنے کثیر میں پڑھی ہے بالکل قریب تھے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ نے اپنے بندے پر وہی فرمائی اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اسی لیے بتاتا ہوں کہ کلیم اللہ کون ہے قلم کا انعام علیہ السلام بھی اکلیم اللہ ہے نمبر دو اور ایک جگہ اور ہے ایک اور حید ایک اور نبی ہے جو کلیم اللہ ہے ایک آدمی بولو نہیں پہلے کس نے کہا نبی جو مکلم ہے آدم حضرت نبیوں مکلم ہے آدم بھی کیا ہے ان کو بھی ہم کو تین ہے یاد رکھو مزال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مزال سلام اور حدیث ثابت ہے حدیث چلو ذرا کم بات کرو ذرا کم بات کرو کم بات کرو مشاق کو بھی ذرا دقت ہو ہے چلو اس کے بعد چلو اس کے بعد میرے بھائیوں کیا ہے کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا جنت میں آپ داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا اور آپ نے فرشتوں کو دیکھا اور آپ کے لیے انبیاء کرام کو جمع کر دیا گیا آپ نے عرش اور کرسی کے احاطے اور چاہتیواریوں کو دیکھا آسمان اور زمین کی بہت ساری چیزوں کو اللہ نے آپ کے لیے مفری کر دیا بیداری میں جبلی علیہ اسلام نے آپ کو براق کو سوار کیا یہاں تک کہ آسمان پہ گھمایا لیکن آسمان پہ گھمایا براغ تک یہ نہیں جو حدیثیں ہیں کہ معاج کے اندر جو ہے برا کا ذکر صرف بیت اللہ سے لے کر آپ پڑھیے تفصیلات لیکن بیت اللہ سے لے کر یعنی آسمان کے اوپر برا کے ذریعے سبر کیا اس کے اوپر کوئی صحیح اور سری روایت نہیں ہے کیونکہ معراج عروج سے بھی اور عروج کہتے سلم آپ عقیدت یعنی سیڑھی کے معنی میں ہے یہ یہاں پر اللہ رب العالمین ال کا محتاج نہیں ہے براخ کا صرف مسیح حرام سے مسیح تک آتا ہے آسمان میں براق کا کوئی تشہیرہ نہیں آتا لہٰذا یہ بات محل نظر ہے وہ فرضی دل کے لئی اور اس رات میں نماز فرض کی گئی 50 سے گھٹتے ہوئے پانچ آ گئے خمسن خب وقت ان خمسن فی خمسین پچاس پانچ وقت پڑھو گے تو پچاس وقت اور ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں جواب نہیں دوں گا ان وہ یہ کہ اگر پچاس وقت نماز ہوتی تو چوبیس گھنٹے میں پچاس وقت کیسے پڑھتے یہ تو جواب دے دیا ماشاءاللہ <laughs> ما اللہ اب نہیں ہے میرے پاس کچھ <laughs> بار اللہ پھیک بار اللہ پھیک بار کلک چلیے اور اس کی دلیل بھی ہے ہم نے وہ جبری اور اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ میں عراج کرائی ایک ہی رات میں اور اسی رات میں ہم مکہ لوٹ گئے اور یہ ہجرت سے پہلے ہوا ہجرت سے پہلے کب ہوا اس میں دو قول زیادہ ہے کئی اقوال ہے پانچ چھ کال جس میں دو ایک ہجرت سے ایک سال پہلے یا ہجرت سے دو سال پہلے دو قول پر زیادہ لوگوں کا خیال ہے ہجرت سے دو سال پہلے یا ایک سال پہلے کہتے ہیں کہ جان لو کہ شہیدوں کی روحیں کندیل میں عرش کے نیچے ہوتی ہیں اور جنت میں جہاں جاتی ہیں چرتی ہیں مومن کی روحیں عرش کے نیچے ہوتی ہیں جو میں نے پیش کیے وہ امام امام حمد سے لے کر جوہدی تک اور کافروں اور فجار کی روحیں جو ہوتی ہیں برہوت کنویں میں سجین میں ہوتی ہے برہوت والی روایت جو ہے یہ اس کے بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے لیکن آثار ہے واللہ اللہ سجین میں ہوتی ہے بس اتنا یاد کہاں ہوتی ہے سجین ابن عباس کا خول ہے ساتویں ابن عباس کہتے ہیں ساتویں تو زمین کے نیچے اللہ کا قید خانہ اس کے اندر نفروانوں کی روحیں ہوتی ہیں اور جہنم بھی نیچے ہی ہے کیونکہ وہ حدیث سے بھی امام نے اصطلاح کیا ابن جوزی نے جس میں حضرت اللہ حضرت ہم نے جو ہے ایک جو بہت بڑی آواز سنی اور آپ نے فرمایا یہ پتھر کو اللہ نے ستر سال پہلے گرایا تھا اس کو جہنم کے اندر گہرائی میں پہنچا ہے اسے ابن جوزی وغیرہ نے استقال کیا کہ جہنم کہاں ہے کہاں ہے میرے بھائی نیچے ہے اور اس بات پر ایمان لانا کہ میت کو قبر میں بیٹھایا جاتا ہے اور اس کے ویل اور روح کھونکی جاتی ہے من کر نکل سوال کرتے ہیں اور پھر اس کی روح کو کھینچ لی جاتی ہے بغیر تکلیف کے یعنی کہہ دیا جاتا ہے اگر جواب دے دیا جاتا کے سونے کی طرح کیا کرو دلہن کے سونے کی طرح سو جاؤ اور یا مرتے وقت اس کی روح جو کھینچی جاتی ہے بغیر تکلیف کے مومن کی روح جو ہوتی ہے بہت سے کھینچی جاتی ہے بعض مومنین کو تکلیف بھی ہوتی ہے جیسے امر بھی نہاس کی وفات کا تذکرہ ہے مسلم شریف میں بڑی تکلیف کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم بخشے لیکن آپ کو بھی موت کے بعد بہت زیادہ تکلیف ہوئی حضرت عائشہ نے فلاح اگر شدید دتموں کے لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علام کو موت میں اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کے بعد کسی کے لیے جب میں تکلیف کسی کی تکلیف دیکھتی تھی تو میں اس کو ناپسند نہیں کرتی تھی موت میں تکلیف اللہ ایمان والوں کو دیتا ہے اس لیے تاکہ ان کے گناہوں کو دور کریں اور اگر گناہ سے پہلے ہی صاف ہے تو اس کے درجے کو کیا کریں بنن کرے کہ وہ اس لیے حدی سر حق دیدہ جیسا ایک آدمی کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے نہیں پاتا تو اللہ اس کو جسم کی بیماری میں ڈالتا ہے یا اولاد کی تکلیف میں ڈالتا ہے یا مال کی تکلیف میں ڈال کر اس مقام پر پہنچاتا ہے وہ یار المیت اس دا ہی اور میت جب جب اس کے رشتے دار یا اس کے دوست احباب میت کی سیارت کرتے ہیں تو میت کو کیا چلتا ہے اس کا پتا چل جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے وہ نہ قبر المومن اور مومن آدمی قبر میں نعمتوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ جنت کا باغ ہے اور فاجر آدمی کو قبر میں عذاب ہوتا ہے کیونکہ جہنم کا وہ گڈا اور جان لو شر اور خیر اللہ کے قضا اور قدر سے ہے اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے موسا بن عمران سے یوم تور کو کلام کیا اور موسا اللہ کے کلام کو سنتے تھے اس واقعے کے ذریعے اس آواز کے ذریعے جو آواز ان کے کانوں میں پڑی اور وہ اللہ کی آواز تھی اس سے رد کرنا محتضلا پر جو کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں سنی موسا خلیم اللہ نے صفت کلام سے انکار کیا تو ان کے اوپر محتصلہ پر اصطلاح کیا گیا وہ رب وکل رب موسا علی السلام سے ان کے رب نے کیا کیا کلام کیا کہتے ہیں وکل اللہ مسا تکلیم کے مطلب موسا نے کلام کیا اللہ سے اور اللہ نے اس درخت کے اندر آواز پیدا کرتی تو اس کا جواب دیا گیا اور میں یہ تقیلہ مخرجا وکلما رب ان کے رب ہوں یہ کون ہے کس نازک اے بے وقوف تو کو نہیں معلوم ان کے رب نے کلام کیا مسا کے رب نے کسے کلام کیا اس یہ رب ہے جی دونوں کے اندر فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی روس میں داخل ہو گئی اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے درخت کے اندر وہ کلام کی سمت پیدا کر دی اور کلام کو سنا علیہ السلام نے درس سے یہ سب باتیں جانوی باتیں ہیں اور گمراہ کن باتیں اللہ نے وکلمہ ربہ اللہ نے بات کی اور مساء علیہ نے سنا وقربناہ نجیہ وقربناہ نجیہ اللہ نے سرگوشی کا شرف دیا فمن قال غیرہ هذا فقد کفر جو اس کے لابا بولے گا اس نے کفر کیا وَلَقْلُ مَوْلُودٌ عُدِيَ كُلَّ انسانِ مِنْ اَلْقِ مَا عَرَادَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ عقل مولود یعنی نعمت ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ موہبہ اور روشناحیت عقل کی پیدا کی ہے لیکن سب کا اقل کی عقل برابر نہیں ہے بچے کی عقل اور جوان کی عقل دونوں برابر ہے عورت کی عقل اور مرد کی عقل برابر ہے سائنٹسٹ کی عقل اور کاشکار کی عقل برابر ہے عامل جو جھاڑو رو رو روڈ صاف کرتا ہے اور ایک ڈاکٹر انجینئر یا ایک پائلٹ اس کی عقل برابر ہے نہیں یہ بہت فرق ہے جس طرح آسمان کے اندر یہ زرناب جو پھیلے ہوئے ہیں جن کو کیا نہیں جا سکتا اسی طریقے سے آکلے میں بھی فرق ہے اور ہر انسان سے اللہ رب العالمین اس کے آکلے کے مطابق اس کے احمال کا محاسبہ کرے گا انسان کی عقل پہ پر پر پردہ پڑ پر جائے تو وہ کیا ہے مرفول قمل قلم ہے اور عقل جو ہے پیسے سے دکان سے خریدا نہیں جا سکتا دنیا کے مارکیٹ میں سہدلیا میں عقل نہیں بکتی جس طرح لوگ فاتحہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فاتحہ کسی دکان میں نہیں بکتی ہے فاتحہ تو اللہ نے پڑھنے کے لیے نازل کیا کھانے کے لیے نہیں تم کہاں سے کھانے لگا تو یہ عقل بھی ہے کسی دکان میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا موہبہ ہے جو اللہ فضل فرماتا ہے یہ عقل اللہ لیکن قرآن حدیث پڑھنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھو کہ یبین اللہ علیہ تاخلون. اللہ اپنی آیتوں کو اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ قرآن حدیث کے مطالعے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے لہذا حضرت عمر کے مشیر کار شراعی لوگ کون ہوتے تھے بڑے بڑے قاری جو لوگ ہوتے تھے وہی حضرت عمر کو مشورہ دیتے تھے. اور آج جو فاصل و فاجر وہی مشورہ دے رہا ہے اگر ہمیں تو ظاہر ہے کیا حل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث پڑھنے والوں کی عقل سلیم صحیح ہوتی ہے اور جو قرآن ندی سے دور ہوتا اس کی عقل میں فتور ہوتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے صبح میں ایک کہے گا شام میں دو کہے گا صبح کی شریعت الگ شام کی شریعت الگ اگر عصل کے اوپر دین رکھ دیا جائے تو ماں کی شریعت الگ بیوی بی کی شریعت الگ بچے کی شریعت الگ, الگ الگ ہوگی صبح کی شریعت الگ شام کی شریعت الگ اور کھانے وقت کی شریعت الگ ہوگی آگے چلیے اللہ تعالی نے بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت دی دین کے اندر بھی اور دنیا میں بھی اللہ کا عدل ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے ظلم کیا یا اللہ نے جانبداری کی اور جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر دونوں پر برابر فضل کیا وہ بدتی آدمی ہے یہ محتضلہ کا دور ہے اللہ نے مومنوں کو کافروں پر فضیلت دی نیک لوگوں کو نفرمانوں پر اور معصوم نمبیا کو غیر نمبی پر یہ اللہ کا عادل اور اس کا فضل ہے اللہ جس سے چاہے جسے چاہے اپنے فضل سے نوازے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ مسلمانوں کے لیے خیرخائی کو چھپائے چاہے نیک ہو یا بد ہو کسی بھی معاملے میں جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرے گا خیاانت کرے گا اس نے دین میں غداری کی اور جس نے دین میں غداری کی اس نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ خیاانت کی منقشنا نسی اللہ تعالیٰ سمیوں بصیر ہے اللہ کے دونوں ہاتھ وہ کھلے ہوئے ہیں اور رات دن خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ نے جو کچھ خرچ کیا ہے اللہ کے دائیں ہاتھ میں جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ ساری ہوں جو مخلوق اللہ کی نفرمانی کرنے والی تھی پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم تھا اللہ کا علم اللہ کا علم ان میں نافذ ہے اور اللہ کا علم انہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو اللہ اسلام کی ہدایت دے بلکہ اللہ نے ان کو ایک پر احسان کیا ہدایت کے ذریعے یہ اللہ کا کرم ہے اس کی بخش ہے اس کا فضل ہے اس کا احسان ہے اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور یہ جان لو کہ موت کے وقت تین بشارتیں دی جاتی ہیں یہ قول جو ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور ایم ابن کثیر وغیرے نے نقل کیا تین بشارتیں کہا جاتا ہے یہ اللہ کے حبیب اللہ کی رضا خصنو جنت کی خوشخبری پالو اور نفرمانوں کو کہا جاتا ہے اللہ کے دشمن اللہ کے قزب اور خصلے کی خوشخبری پالو اور اے اللہ کے بندے جنت کا درجہ جنت کی خوشخبری پالو اب شروع بل جنت الدی توعدون تو جیسا کہ ابن عباس کہتے ہیں اور قرآن کی آیت ہے بس بات ختم ہو اب شروع کنتوم تو سورے نحل میں اللہ نے کہا ہے موت کے وقت جو کافروں کو جہنم کی بشارت دی جاتی ہے اس کا تذکرہ سورہ نحل میں تفصیل سے پڑھ لیجیے اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی جو امین سور اللہ سب سے پہلے جنت میں جو لوگ دیکھیں گے وہ نابینا لوگ ہوں گے یہ بات بالکل غیر معقول ہے یہ بات بالکل غیر معقول ہے نابینا لوگ سب سے پہلے اللہ کو دیکھیں گے تو سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نابینا تو نہیں تھے انبیاء میں سے کوئی نبی نابینا نہیں تھے چاروں خلیفہ میں سے کوئی نابینا نہیں تھے اس لیے یہ بات غیر معقول ہے اور اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ حسن بشری رحم اللہ کا کھول ہے پھر مرد پھر رجال نشا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے جیسا کہ اللہ کے نے کا یہ بات ختم ہو چکی ہے چلیے جان لو کوئی زندیت یا کوئی کفر یا کوئی شک کوئی بدت اور کوئی گمراہی اور دین کے اندر جو بھی سرگردہ ہوگا یہ گمراہی زندکا کفر یہ بدا یہ کس کی وجہ سے آئے گا یہ علم کلام کے ذریعے اور قرآن سنت میں جھگڑنے کے ذریعے ہوگا براہ وہ کئی بجش ترے اس لیے حضرت امام شافی کہتے ہیں حکمی فی علی کلام ایوش رتو میرا کلام جو ہے میرا فتویٰ ہے ان اہل کلام والوں کے بارے میں جو منتق فلسفہ کے ذریعے دین کو سمجھتے ہیں ایود ربو بن شرید بن نہ ان کو مارا جائے چھڑیوں سے اور جوتوں سے اوریلوں میں گھمایا جاؤ اور کہا جائے ہاتھا جداؤ من کتاب و سنت وہ اقبال علم کلام اس نے کتاب و سنت کو چھوڑا اور علم کلام منطق اور فلسفہ کی طرف متوجہ ہوا اس لیے انہوں نے اس سے منع کیا کہا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑنے والے یہ کافر ہیں کیونکہ اللہ فرماتا مائنگین کبر فیل کبھی تسلیم اس لیے تسلیم اللہ کی باتوں کو تسلیم کرو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو قرآن سنت کے جو آثار ان پر مطمئن ہو جاؤ اور جو قرآن سنت والے لوگ ہیں ان سے بھی مطمئن ہو زبانوں کو روکے رکھو اور خاموشی اختیار کرو جہاں کہا گیا خاموش رہنے کے لیے صحابہ کے جو اختلافی مسائل ہیں ان مسائل میں سکود اختیار کیا جائے اس کے بعد کہتے ہیں اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین مخلوق کو جہنم میں جو عذاب دے گا ان کے توک میں ان کے گردنوں میں ان کے گردنوں میں اور ان کے ہاتھوں میں سنجیرے اور توق ڈال کر اور ان کے پیٹ میں اور ان کے اوپر اور نیچے جہنم کی آگ ہوگی رحمن فوکم گولر تحدیم گول اس میں جامعہ گرد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عذاب نہیں دے گا جہنم سے بلکہ اللہ تعالیٰ جہنم کے پاس آزاب دے گا دیکھیے کیسے نادام ہیں یعنی جہنم سے عذاب نہیں دے گا اللہ جہنم بلکہ جہنم کے پاس یہ تم اپنے باپ کے پاس سے لایا پاس کہاں سے لایا تم کو پاس ملا ہی نہیں اتنی ملے گی نہیں تو تم کو کیسے معلوم ابر تم کو کتاب نازل ہو گئی جس کو تم نے پڑھا اندھے کو اندھیرے میں دل اندھا ہے بھائی نہ ہو رہا کتاب میں کون مل کو بہت دور کی سوجی ایسے نہلاؤ گے تو کہے گا یہ ایک ہزار ایک چارج اندھے کو کیا پتا ان اس کے بعد کہتے ہیں کہ جان لو کہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں نہ اس میں کم ہو سکتی ہیں نہ زیادہ اور سفر کی دو رکعت ہے سوائے مغرب کے تین رکات ہیں جس نے کہا کہ پانچ وقت کی نمازوں سے زیادہ اس نے بھی عبیدت کا ارتکاب کیا اور جس نے کم کیا اس نے بھی ارتکاب کیا جن کے رین حدیث پرویزی لوگوں میں بھی تین گھروں ہے اس میں سے بعض لوگ دو وقت کی نماز پڑھتے ہیں بعض تین وقت کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی نماز کو اس کے وقت پہ قبول کرے گا مگر یہ کہ انسان بھول جائے یا انسان سو جائے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جس وقت یاد آئے اور جس وقت بیدار ہو اس وقت وہ نماز ادا کرے گا اور دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے سفر کی حالت میں جہاں ضرورت پڑے تو اور آپ نے مدینے میں جمع کیا ہے تو وہ ایک مرتبہ جمع کیا ہے لیکن صحابہ نے اس پر کب عمل کیا ہے بارش کے وقت مسلادھار بارش کے وقت کہتے ہیں سونے اور چاندی اور کی زکات چار چلوں میں زکات ہے نا بھائی سونے اور چاندی اور زمین کی زمین کی پیداوار اور ممیش اور سامان تجارت ان چار چیزوں میں اسناف ال الزکا کتنے ہیں چار ہیں اور اس کی تفصیلات موجود ہیں اموال والے زاہرہ کا کیا حکم ہے اور اموال باطنہ کا کیا حکم ہے بیت المال میں کون مال جمع کیا جائے گا اور کون مال جمع نہیں کیا جائے اموال والے زاہرہ باطنا یہ علمی بحث ہے علم میں اس وقت نہیں بول سکتا ہوں شاید ان شاء اللہ بتائیں گے اول اسلام اور جان لو کہ سب سے اول اسلام جو ہے لا الا محمد رسول اللہ کی گواہی دینا اور یہ جان لو کہ جو کچھ اللہ نے کہا ویسے ہی ہوگا اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں اللہ تبدیل مات اللہ اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا پوری شریعت پر ایمان لاؤ اور جان لو خرید و فروخت کرنا مسلمانوں کے بازاروں میں حلال ہے کتاب و سنت کے روشنی میں بغیر اس میں کوئی تبدیلی کیے ہوئے بغیر ظلم کے بغیر ضور کے قرآن و سنت کی بغیر مخالفت کیے ہوئے کاروبار کی ساتھ شرطیں ہیں بھیا کہ کتنی شرطیں سات شرطیں ان سات شرطوں کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہیں اور ساتھ کے لیے ساتھ ہونا ضروری ہے ساتھ کے بیان کے لیے ساتھ ہونا ضروری ہے وہ پڑھ لیجیے موجود ہے سات شرطوں کے ساتھ کاروبار جائز ہے اور یہ آج پڑھ لیجیے جا اور جان لو کہ بندے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اسے ہمیشہ ڈر خوف لگا رہے اور اسے یہ فکر ہو کہ ہمارا خاتمہ کی چیز پر ہوگا کیوں اس لیے کہ نہیں معلوم حی فتنة زندہ آدمی کبھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے اور ہر عمل اگرچہ کوئی خیر کا عمل ہی کیوں نہ کرے لیکن پھر بھی اس میں ڈر رہنا چاہیے کیونکہ جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے کالون کن نہ قبل فیا لینا مشفقین گھر میں ڈرتے تھے باہر ڈرو رو اور گھر میں مکاری کرو وہ نہیں بلکہ ان کا قبل پیا لینا مشفقین گھر میں ڈرتے تھے حسن بسری کا تعلم من جمع احسان و کا مومن نیکی بھی کرے گا ڈرے گا بھی وہ منافق من جمع احساط ہوں وہ امنا منافع گنا بھی کرے گا اور اپنی حالت پر مطمئن مائن تو میں تو میں کمبخت میں شراب والی میں کون سی شراب پی لیا ہے اس کے بعد وہ آدمی جو ظلم اور سیاسی میں ہو گناہ ہمیں مبتلا ہو اس کو اللہ کی رمت سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے گناہوں سے ڈرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی عیادت کی جو مر رہا تھا کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہا کہ میں گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں تو آپ نے فراہمیان لا اس طیان فیقل بے حق دن فیاض ہو خوف اور امید دونوں اگر ہوگا موت کے وقت لیکن امید زیادہ رکھنا ہے تو جس سے ڈرتے ہو اللہ مطمئن کر دے گا اور جو امید رکھتے ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اس لیے لا یمو تنسر البن بالله ہر آدمی کو چاہیے جو مرتے وقت اللہ سے حسن زن رکھنا چاہیے دونوں رکھنا چاہیے لیکن مرتے وقت خوف کو کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے امید زیادہ, زیادہ, زیادہ اور عام حالت میں خوف کو غالب کرے چلیے تھوڑا چلیے وال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرقے میں منقسم ہو جائے گی بہتر جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگی صحابہ نے کہا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی یا نبی اللہ تو آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہے کہا کہ دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک اور اسی حضرت عثمان کی خلافت تک دین بالکل اختلاف سے پاک تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اختلاف آیا بدتیں ظاہر ہوئی خواریں ظاہر ہو گئے اور شیوں کا فتنہ برپا ہوا لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا تھا تین فطنے حصے جو ان تین فتنوں سے بچ گیا وہ سارے فتنوں سے نجات پا لیا سلاسمن فقت نجا تین فتنوں سے جو بچ گیا وہ سارے فتنوں سے بچ موتی وہ قتل خلیفال میری موت کے بعد جو فتنہ ہوگا ازمائش ہوگی اور ایک خلیفے کا, قتل ہو گا اور دجال کا فتنہ اور آپ نے فرمایا اسے جب میری امت میں ایک مرتبہ تلوار نیام سے باہر آ جائے گی تو قیامت تک تلوار نیام میں واپس نہیں ہوگی اشارہ اللہ کی شہادت کی طرف و سارا نلو گروہوں میں تقسیم ہو گئے کچھ لوگ جو پہ ایک منٹ سوال میں کچھ بعد میں تقسیم جیسے ہی پہلی مرتبہ اتنا برپا ہوا کچھ لوگ حق پر ثابت قدم رہے اور حق کی طرف دعوت دی اور, اور یہ ہدایت تو قائم رہے یہاں تک کہ چوتھا طبقہ یعنی خلافت بنی عباسیہ میں چوتھا طبقہ رونما ہوا اور اس وقت خیر القرون کے بعد جب معمون کے زمانے میں یہ سنو مامون کے زمانے میں جب فلسفہ اور منطق کا عربی میں ترجمہ ہوا اور اس وقت جو ہے یہ سارے فتنے رونما ہوئے جس کے بارے میں ابن تیمیہ نے بد دعا کی کہ اللہ معمول کی مفرت نہ کرے کیونکہ اسی نے یہ فتنہ برپا کیا تو زمانے میں تبدیلی آئی فدتوں کا ظہور ہوا اور حق کے مقابلے میں شر غالب ہونے لگا اور حق کے علاوہ اختلاف اور انتشار کی طرف دعوت دینے والے لوگ برپا ہو گئے اور جو حق پر قائم تھے وہ فتنوں میں آزمائے گئے جیسے امام محمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ جیل کی سلاخوں میں ڈالے گئے معمون منتسم اور واسف تین بادشاہوں نے جیل کی سلاخوں میں ڈالا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے علیحدگی اختیار کی اختلاف کا راستہ اختیار کیا ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے جاہل لوگ گمراہ ہو گئے اور ایسے نادان اور بیوقوف لوگ جن کو علم نہیں تھا وہ مفتی بن گئے اور لوگوں کو دنیا کے بارے میں اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں دعوت دینے لگے مخلوق کی ایک بڑی تعداد نے ان کی اطاعت کی سنت اور سنت پر والے گھروں میں محبوظ اور مستور ہو گئے بید ظاہر ہونے لگی پر نے طرح نے حقیقر ہر طرف سیٹ دی اور ماتم کرنے لگی اور عرض علاحی کا کونا کونا چیخنے اور چلانے لگا لوگوں نے قیاس اور خیا سے قیا قیاس فاصد دین میں اور عقیدے میں قیاس شروع کر دیا اور اللہ کی قدرت کو اللہ کی قدرت جو اس کی آیات اور حکام میں ہے اللہ کی قدرتوں کو اپنی عقل اور اپنی رائے سے دیکھا جو چیزیں ان کی عقل کے مطابق آئیں انہیں قبول کیا جو آپ کے خلاف ہے اس کا کیا کر دیا اسلام انکار کر دیا اسلام غریب ہو گیا سنت کی غربت ظاہر ہونے لگی اہل حق غریب ہو گئے اپنے کمروں کے اندر اور باطل پرست کیا کرنے ناچنے لگے اس کے بعد ابھی کتنا پوائنٹ آیا نائنٹی فور کہاں تک جانا ہے صرف چار اور نہیں اٹھانوے تک کہاں گئے زبردانوے ابھی صرف چار باقی ہے صرف چار ماشاء اللہ چلیے متا کے بارے میں کہتے کہ متا جو ہے عورتوں کا مطرع اور کسی عورت سے مختصر مدت کے لیے شادی کرنا یہ قیامت تک کیا ہے حرام ہے مختصر سن لو حدیثیں نہیں ہیں وقت پیش کرنے کے لیے بخاری مسلم کی متاع جو ہیں رضبئے خیبر سے پہلے یعنی پہلے شروع میں حلال تھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں کیا کر دیا حرام کر دیا پالتو گزے کو, کو اور دوبارہ جو ہے غزوہ اوتاس جب فتح مکہ کے بعد جو جنگ ہونین جو رونما ہوئی اس کو صرف دن کے لیے کیا ہوا تھا صرف دن کے لیے حلال ہوا تھا متا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت البیدا میں بلکہ فتح مکہ میں تین دن کے بعد تین دن کی اجازت دی اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے جا ہو گیا متا حرام ہو گیا لیکن ہدایہ میں میں نے خود پڑھا ہے کیونکہ میں نے ہدایات پڑھا ہے پتا ہے اس میں امام ابو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی طرح متا کی نسبت کی جاتی ہے جبکہ ان کی کتاب میں مالک میں کی حرمت ثابت ہے میں نے میں مالک بھی پڑھی اور ہدایات بھی پڑھی لہذا پوری امت کے اتفاق ہے کہ متا کیا ہے حرام ہے قیامت تک اور شادی اس لیے کی جائے کہ اس کے ساتھ آپ کو وفاداری کرنی ہے کہ میاں بیوی گہ دنیا میں بھی رہے گا اور جنت عدمی خلو سلام نباہم و ازم آدمی بچے بھی جنت میں جائیں گے نا ساتھ میں ہاں وہ شری ضرورت تھی کیونکہ کہ اس, اس وقت مسلمان جو ہے بچوں سے دور رہتے تھے ان کو ضرورت تھی اللہ کے نبی صلاح حلال کیا اس کے بعد ہمیشہ ہمیں اس کے لیے حرام ص اللہ عالم آگے چلیے اور بنی ہاشم کی فضیلت بنی ہاشم کا مطلب کیا ہے اللہ بنی ہاشم میں جو ایمان والے ہیں ان کے مقام کو آپ نے دو چیزیں نصیحت کی تھیں مسلم شریف میں کتاب اللہ کو لازم پکڑو اور ادک کی اللہ فی اہل ادک کی رقم اللہ فی اہل البی میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں اہل بیت سبراج جو مومنین ہیں ان کی تعلیم کرنی ہے اور ان کو صدقہ و زکار کا مال نہیں کھلانا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشتے داری ہے اور اسی طرح قریش کی فضیلت اور قریش کے طرح عربوں کی اہمیت ان کی بھی تعظیم کرنی جو مومن ہیں اور عربوں کی جتنی شاخیں ان تمام کی ان کے حقوق کو پہچاننا ہے اور اس لیے امول علقوں میں منومم القوں میں یعنی اگر کسی قوم کے کا آدمی کوئی اگر کسی کے ہاتھوں پر ایمان لایا ہے تو اس کی نسبت اسی طرف کی جائے گی جیسے امام بخاری کی نسبت جوفی کی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ ان کے دادا جو ہے حاکم بخار ہے جوفی کے ہاتھوں پر ایمان لایا اس کو کیا کہا جاتا ہے امام بخاری کو ایمان بخاری محمد بن ابراہیم بن اس محمد بن اسماحیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن شعبہ بن بردیش بردیش میں سمجھ میں اولا بات بتا سارے لوگوں کے حقوق کو پہچانو انصار کے بھی حق کو پہچانو کیونکہ انصار سے محبت کرنا ایمان ہے اور انصار سے بخت رکھنا کیا ہے نفاق ہے لیکن انصار سے براد ریڈی میڈ انصار نہیں وہ انصار جن کی نسبت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عال کی ان کی فضیلت کو جانو ان کے پڑوسیوں کی فضیلت کو جانو جو مدینہ کے اندر ہیں یعنی تمام کا احترام کرو اور جان لو کہ اہل علم، ہمیشہ جامعہ کا یعنی بات فرقوں کا رد کرتے رہے یعنی خلافت بنی عباسی کے زمانے بنی فلا کا ہے سمراج خلافت بنی عباسی کے زمانے میں یہاں تک کہ ایسے نہ ہنجار لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے بارے میں فیصلے مسائل میں کیا کرنے لگے گفتگو کرنے لگے اور نبی صدا آسار پر انہوں نے تان کیا قیاس اور رائے کی ٹمکٹوئیوں میں مبتلا ہو گئے مخالفین کو کافر کہنے لگے جاہل اور غافل سب ان کے پاس ایک ہو گئے اہم خوش کو تر سب برابر ہو گئے یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ لوگ انہوں نے کفر کی رائے اختیار کی بغیر علم کے امت ہلاک ہونے لگی اور کفر کی آدھیاں چلنے لگی زندگیت بڑھنے لگی اور چہرے رشوا ہونے لگے بدعتوں کا ظہور ہونے لگا مگر جو اللہ کے رسول وسلم کے بعد پر آپ کے حکم پر اور صحابہ کے منہج پر غالب رہا ان میں سے کوئی بھی آدمی گمراہ نہیں ہوا جو عیسائی منہج پر تھا اور صحابہ اور سلم کے منہج کے اوپر ثابت ختم رہا اللہ نے استقابت نصیب فرمائی صحابہ اور سلف کے منہج سے دور نہیں ہوئے اور وہ لوگ جو صحیح اسلام پر تھے اور جنہوں نے صحابہ اور سلف کے کی تخلید کی تخلیق مراد یعنی کل سے مراد یہاں شال فوزان فرماتے ہیں کہ ان کے منہج کو اپنایا کیوں اس لیے صحابہ سلف کا منہج دلیل پر قائم ہے اس پر قائم ہے دلیل صحابہ سلف کے منہج پر تو آرام سے ان کو سکون اور اطمینان رہا اور جان لو کہ دین جو ہے تقلید سے تکلیف سے مراد تقلید شخصی نہیں ہے بلکہ تقلید سے مراد اتباع ہے اور اتباع کا مطلب عریک بیا منسلک ارے گب آثاری منسلک علامہ ازائی نے کہا سلف کے آثار کی افتتاح کرنا اس کو تقلید سے انہوں نے تعبیر کیا ہے اور تقلید ابراہیم یاقوب حضرت نے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم اور یاقوب اور اپنے باپ ابراہیم اسماعیل اور یاسوب کی ملت کی پیروی کر رہا ہوں یہ مطلب ہے سمجھ میں آئی بات یہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے جہاں تک پہنچنا تھا انڈار میں ہو گیا 97. نہیں باقی کتنا کہاں تک جانا تھا نہیں نائنٹی ایٹ ابھی کتنا باقی ہے 98. 98. کیا ہے چلو چلو ٹھیک ہے چلو ایک چاند لوگ ہے جس نے کہا کہ لفظی بل یعنی قرآن کے ہمارے الفاظ جو قرآن سے نکلتے ہیں یہ جو ہم قرآن کا تلفظ اپنی زبان سے کرتے ہیں یہ تلفظ جو ہے یہ مخلوق ہے وہ بدتی ہے اور جسے سکود اختیار کیا اور کہا قرآن نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق وہ جہمی ہے اسی طرح امام محمد بن حمل نے کہا اور رسول اللہ, اللہ وسلم نے ایک منٹ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم میں فرما نہیں تم امبادی میں تشریح کر دیتا ہوں ایک منٹ سنیے اس سلسلے میں موقع قرآن اس پر امام شافی اور امام بخاری اور یہیا زہری کے درمیان اختلاف اس میں دو موقف اسلط کا امام احمد بن حمبل یا زہری وغیرہ سکوت اختیار کرتے ہیں قرآن تو اللہ کا کرام ہے غیر مخلوق ہے لیکن یہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں اپنے الفاظ یہ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں یہ ہماری آواز اور جو الفاظ ہیں یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق تو امام احمد بن حنبل اور یا زہلی وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں سکوت امام کو خالی تفسیر بیان کرتے ہیں فارا اور کہ انشاءاللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے اللہ کا کلام ہے لیکن الفاظ جو ہمارے جو ہماری زبان سے جو ادا ہو رہے ہیں ہمارے جو الفاظ اور ہماری جو آواز ہے یہ الفاظ اور یہ ادائیگی یہ ہمارا فیل ہے یہ کس کا فیل ہے ہمارا فیل ہے تو یہ مخلوق ہے مثال کے طور پر میں بتاتا بادشاہ نے خط لکھا اور اس خط کو آپ نے پڑھا تو خط اس کا بالکل اس کا کلام ہے لیکن آپ اپنے زبان سے جو ادا کر رہے ہیں یہ زبان آپ کی ہے اور یہ جو لفظ ادا کر رہے ہیں یہ حادث ہے لہذا یہ آپ کی طرف نسبت ہوگی خط کی نسبت کس کی طرف ہوگی بادشاہ جو منطوق کلام اس کی نسبت بادشاہ کی طرف یہ آواز کی نسبت آپ کی طرف اور الفاظ کی نسبت آپ کی طرف اس لیے امام بخاری نے حدیث سے دلیل پکڑی زئی نقرانا کتنی خبر دلیل ہے بھائی زئی نقرآنا قرآن کو سین تو اپنی آواز تو آواز حادث ہے لیکن قرآن حادث نہیں ہے اللہ پرماتا وہی حضر ملے مشکین استدار کا فاضر و حتائی سما سمجھ میں آئی بات ہو بھی باقی ہے یہی ہے اچھا ایک بات سن لیں یہ احتجاج سے متعلق بات کہنی ہے کہ اسما و صفات نہیں نائنٹی نہیں انٹھانوے تک جانا تھا وہی بات اور ایک اور ہے چلو ایک اور پڑھ جان لو کہ جہانیا کی ہلاکت کا سبب یہ ہے بس ایک منٹ بھی نہیں رہے گا سنیے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی کیفیت کے بارے میں اور اللہ کے عصمت سے کے بارے میں اپنی اقلی گھوڑے دوڑا ہے یہ تعبیر صحیح ہوگی نا اقلی گھوڑے دوڑائے اور انہوں نے کیوں اور چنانچہ داخل کیا اور آزار کو چھوڑا اور جعلی قیاس کو انہوں نے وجود وجود وجود کیا وجود اس کو پیدا برپا کیا اور دین کو اپنی رائے اور اپنی فکر سے سمجھانے کی کوشش کی اقل الفعال یعنی انہوں نے عقل کو خدا بنایا حقل کی عبادت کی انہوں نے کس کی عبادت کی حقل پرستش کی بجاؤ بالفک بالکف ریان کلم کلّا انہوں نے کفر کا جوار یعنی اظہار کیا یہ شریف کفر کا اور واکفر الخل کا وستر اور انہوں نے پوری مخلوق کو کفر کے فتنے میں ڈالا اور انکار صفات کی کفر انہوں نے کیا کیا مجبور کیا ایک بلد. یہاں پہ میں ایک بات بتانے والا ہوں یہیں پہ رہنے دیجئے لاسٹ کہتی ہیں کہ اسما صفات کا جو انکار ہے یہ مذہب جو ہے اس کی نسبت یہ کہاں تک پہنچتی ہے یہودیوں تک کہاں تک یعنی اللہ کے عصمت سے بعد کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا جہم بن سفان نے اور جہاں بن سفان نے جاد بن درہم سے لیا اور جاد بن درہم کو قتل کیا خالد القصری عید کے دن اور ابن ابن خیم کا اس شعر بھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صنعت سے ثابت نہیں لیکن ابن قیم نے نقل کیا اور اس جاد بن درہم نے تالوط سے لیا یہودی سے اور یہودی تالوت نے اسے لبید بن آسم لبید لبید پڑھیں گے لبید بن آسم یہودی سے لیا اور لبید بن آسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو اس کی نسبت کہاں تک جاتی ہے یہودی تک کیونکہ قرآن میں بھی ہے نا انکار کا وکارو کل حتہ حتہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے کہا کل کلو عادل کر لیا اس بستی میں داخل ہوا وقول حتہ حتم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ نے کہا حتہ کہنے کے لیے انہوں نے کہا ہنتا کہا ہند کمانا گیہوں گیہ ہوں گے ہوں اللہ نے کہا کہ سینے کھائے اگر داخل ہو تو سرین کے بل داخل ہو ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ کے حکام کو بدلنے کی تو انکار کی اور تعویل کی یہ تاریخ کسے بھی دی ہے یہودیوں سے ملتی ہے اس کا اور یہ جو قرآن کی جو نمبرنگ ہوتی ہے چار نمبر پانچ نمبر چھ نمبر محمد شاہد کا نمبر آتا ہے چار سو بیس آپ کو معلوم محمد شاہد کا کتنا نمبر ہے اب محمد شاہد آیا تھا چار سو بیس تو خوش ہوگا نماز پڑھو بانوے نمبر چھیانوے نمبر اس کا مجھے یہود ہے فیسا غوث یہودی ہے جرمن کا جس نے یہ بدات پیدا کی اور اللہ نے قرآن کو حروف میں نازل کیا نمبر میں نازل پھر بھی اعمال قرآن نام کی کتاب ہے میرے پاس موجود تھی کہ اگر کسی عورت کا حاملہ کسی عورت کا حمل جو اگر ثابت نہیں ہو رہا ہو تکلیف ہو رہی ہو تو فلا فلاں اکیلی کر کے پائے ران پر باندھے اور اس میں بھی تعویذوں کا سلسلہ جاری ہے قرآن کی نب... یہ فلا کی تعویذ اور فلا کی تعویذ کسی کو کسی دریس کرنا ہو تو یہ دو نمبر چار نمبر جو جنب... اس کو پلا دیں اور اس سے محبت ہو جائے باللہ. خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں موضوع میرا ختم ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے زیغ اور کچی کو دور فرمائیں اور اس دورے کو اللہ تعالی ہمارے دورے سعادت اور کامیابی کا تمغہ اور مستقبل کی امیدوں کی گہن اور ہدایت کا ممبا مستر پر رہیں ہمارے علماء قائدی مقادری جاریات کے یہ خوان بالخصوص شیخ مختار اور شیخ قدیم اور دوسرے جو ہمارے اصحاب ہیں اللہ تعالیٰ دنیا حضرت ان کے چہروں کو روشن کر دے چلو اور مصنوع ہونا چاہتے ہیں مالی اعتبار سے تاکہ بہت سارے مردہ سنتوں کو زندہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو مالی قوت بھی دے جسمانی قوت بھی دے فکری طاقت بھی دے اور اللہ تعالیٰ مال دے تو اس کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے مصیبت دے تو اس کو صبر کرنے کی تو پھر سے اللہ علا دنیا حسن اور فی اللہ حسن اور میں اخیل میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو کتاں جو زیادتی، جو ظلم جو غلط الفاظ جو ہنسی مذاق جو میں نے کیا جو اللہ کسان کے منافی یا گناہوں کا سبب اللہ اسے معاف فرمائیں پھر آپ لوگوں کو ہمارے انداز اسلو یا ہماری نادانی یا ہمارے پاس جملے سے تکلیف ہوئی ہو آپ کو چاہیے کہ اسے معاف کر دیں کیونکہ جو, جو آدمی اللہ فیبور ہے یا پھر اللہ ہو اگر آپ اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا یہ گنا صاحب اللہ آخری رہیں عزا جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں کیا کرتا ہے اضافہ کرتا ہے اللہ محمد اور پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کیونکہ یہ کتاب پہلی مرتبہ مجھے پڑھنے کا یا آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا بڑی کوشش کے بعد بھی ہم جو ہے جیسی شرح کرنی چاہیے اس کی شرح نہیں ہو سکی وقت کی کمی بھی اور اپنی زیادہ تر ناحلیت بھی تو اس کے لیے انشاءاللہ شاء اگر کبھی موقع ملا اور آپ جیسے نوجوان اور بیدار مخص اور روح پرور لوگ اگر برپا ہوئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ کیا کہتے ہیں ذرا کیا کہتے ہیں نہیں نا امید ہے اقبال اپنی قسط ویرا سے ذرا نہ یہ مٹی بڑی ہے ساتھ اور میں کہتا ہوں ہاں کی لکیلوں سے فیصلہ نہیں ہوتا آج کا بھی حصہ ہے حياتي بناءه من صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى ال يسلم بين الله اقسم لنا من خشيتك ما دخل امين دوري سنه ثابت الله اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن باعت ما تبلغنا الغنا بجنتك ومن اليقين ما تحول بي علينا مصائب الدنيا اللهم افتح لنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا واجعلنا غنمنا وجلثارنا على من ظلمنا ومنصرنا اعلى من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ ولا يترفضنا. اللهم لأنتو صليت علينا والله يرحمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته